السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ رب الم واسد اللہ محمد اللہ کے فضل و کرم سے باب و ظہد پر گزشتہ ہفتے سے درس کا آغاز کیا گیا تھا اور پہلی حدیث شیخ محترم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ابھی اس حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں باقی ہیں جسے انشاءاللہ شیخ محترم آپ کے سامنے ہمارے سامنے بیان کریں گے شیخ تشریف لا چکے ہیں اسے مزید کچھ نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اللہ تعالی شی محترم اور ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے وبرکاتہ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 قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفیظ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں باب دیول ورا میں پچھلے درس میں ورع سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی اور ورع کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ حلال و حرام میں احتیاط کو کہتے ہیں ایک انسان ایسی چیزوں سے بچے جن کا آخرت میں نقصان ہے زہد اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پچھلے درس میں جو پہلی حدیث اس باب کی ہم نے شروع کی وہ ورع سے متعلق ہے یعنی ایک انسان کا نہ صرف حلال حرام چیزوں سے بچنا بلکہ ان اسباب سے بھی بچنا جو اس حرام تک لے جاتے ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا ایسے اسباب نہ اپنانا جو یقینی طور پر یا غالب اسے ان حرام چیزوں تک پہنچاتے ہیں تو اس تعلق سے ہم نے حدیث دیکھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ دہراؤں تاکہ ہم بات کو آگے جاری کر سکیں عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا وَأَهْوَا النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ اُدُنَيْهِ اور حضرت نُعْمَان نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں تک رکھیں یا کانوں کی طرف کی یعنی اشارہ کیا کہ میں نے یہ بات خود سنی ہے اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِحَاتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بالکل واضح ہیں حرام بالکل واضح ہیں اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشکوک مشتبہ چیزیں ہیں شبہ والی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں لا علمکتی اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے یعنی ان مشکوک چیزوں کو جن کا حلال و حرام ہونا واضح نہیں ہے نہیں جانتے فمن تقشبہ کی فقر اور عالدین لہذا جو شخص ان مشکوک چیزوں سے مشتبہ چیزوں سے شبہات سے بچتا رہا اپنے آپ کو ان سے بچایا فقدستین ہی وہ عقد ہے اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا وہ من کافی شبہاتی و الحرام لیکن اس کے برعکس جو انسان شبہات میں واقع ہو گیا مشکوک چیزوں میں جا پڑا ان کا ارتکاب کیا تو فرمایا کہ ومن و کافی شبہات یا کافی حرام جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں جا پڑا کرما اس کی مثال ایسی سمجھ لو جیسے ایک چرواہا ہے جو بادشاہ کی ممنوع چراگاہ کے اطراف میں اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے یو شکو کافی قریب ہے کہ اس کے وہ جانور بادشاہ کی اس ممنوع جگہ میں چرنے کے لیے داخل ہو جائیں علاو ملک ان حما خبردار ہر بادشاہ کی ایک ہیما ہوتی ہے ممنوع جگہ ہوتی ہے ریسٹرکٹیڈ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں علاؤ انما اللہ محرم ہو اور خبردار اللہ تعالی کی حما اس کی حرام کی بھی چیزیں ہیں علاوہ جسد مبغ ادا صلاحت سلحل جسد خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے وہ ادا فصعد فسد فصد الجسد و اور جب اسی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اس میں فساد پیدا ہوتا ہے اللہ وحی القلب خبردار اچھی طرح جان لو کہ وہ آدمی کا دل ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور ابن حجر کہتے متفق علیہ یہ حدیث متفق علیہ تو کچھ باتیں ہم نے اس تعلق سے دیکھی تھیں کہ حرام سے بچنا اور مشکوک سے بچنا کتنا ضروری ہے آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس حدیث میں مزید اور کیا باتیں ہیں اس حدیث میں سد ذرائع کی بھی دلیل ملتی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان میں داخل ہونا گنا ہے اللہ تعالی نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے کہ ایک ایسی جگہ جیسے بادشاہ کی ہوتی ہے جس میں دوسروں کے جانور چرنے منع ہوتے ہیں اب ایک چرواہ اگر کنارے تک چلا جائے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے جانور اس زمین میں بھی اس جگہ میں بھی داخل ہو جائیں جو بادشاہ کی جگہ ہے اور وہاں سب کے لیے جانا منع ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر منع کی چیزوں کے قریب انسان جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ منع کی وی چیز میں بھی داخل ہو جائے گناہ کے اسباب گناہوں تک پہنچاتے ہیں لہذا گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کے اسباب سے بچنا چاہیے اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ انسان گناہوں کے قریب نہ جائے ان اسباب میں ملوّس نہ ہو جو اسے گناہ ہو تک یقینی طور پر یا غالب طور پر لے جاتے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتوح الباری میں ان کی اپنی کتاب فتوح الباری ہے ابن حجر کی بھی فتوح الباری ہے۔ کہتے ہیں وہ فی ھذا دلیلن علی سد الذرائع والوسائل الى المحرمات کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذرائع ہوتے ہیں جو انسان کو گناہوں تک پہنچاتے ہیں محرمات تک پہنچاتے ہیں وہ وسائل ہوتے ہیں جو محرمات تک لے جاتے ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے یا ان کو کاٹ دینا چاہیے ان کو ختم کر دینا چاہیے ان سے انسان کو روک دینا چاہیے سد ذرائع ایک مسئلہ ہے کہ ایسی چیز جو یقینی طور پر انسان کو گناہوں تک لے جاتی ہے انسان کے لیے وہ چیز بھی ممنوع ہو جاتی ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عقلمند انسان وہ ہے جو نہ صرف گناہوں سے بلکہ گناہ تک لے جانے والی چیزوں سے بھی بچے اس کی کیا مثالیں ہیں آگے ہم دیکھیں گے ابن الملکن رحم اللہ فرماتے ہیں وہ من ہو تل کا حدود اللہ فلا تقربہ نہاقاق کہتے ہیں المعین الفق میں الربائن میں ابن الملکن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اسی میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے ایک باب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا حدود اللہ ہی فلا یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اللہ کی حدیں اللہ کی ممنوع چیزیں ہیں تو اللہ نے فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی منع کی چیزیں ہیں اللہ نے حد قائم کر دی اس کے پار تم کو نہیں جانا ہے فلاں تقربہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ یہ نہیں کہا کہ اس کو پھلانگو مت دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے لیکن یہاں ایک اور آگے بات کہی کہا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ ان حدوں کے قریب مت جاؤ کیوں قریب جاؤ گے ہو سکتا ہے شہوت کی بنا پر تمہارا نفس تمہیں اسے اس کی طرف گھسیٹ لے جائے اور حدیں ان کے قریب جانے کی وجہ سے حدیں پار کرنے پر مجبور کرتے تو کہتے کہ نہ انمق اور بچی حد من المواقع کہ اللہ تعالی نے حدوں کے منع کی ہوئی چیزوں کے حرام چیزوں کے قریب جانے سے منع کیا اس احتیاط کے طور پر کہ کہیں انسان ان میں واقع نہ ہو جائے تو معلوم ہے کہ اس حدیث میں جو مسئلہ بتایا گیا ہے اللہ کی ممنوعات کے قریب نہ جانا یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل سراحت کے ساتھ بیان کیا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے اس کی مثال کیا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی ابو برض ردی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اللہ اللہ امام البخاری نے موقع السلام میں حدیث نمبر 568 پر اور امام مسلم نے المساجد و مواد میں اس کو روایت کیا الفاظ بخاری کے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ یک رح الن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے حدیث تبائدہ اور اسی, اسی طرح سے عشاء کے بعد گپ شپ کو پسند نہیں کرتے تھے مطلق بات یہاں مراد نہیں ہے حدیث سے مراد جو گپے بازی ہوتی ہے یا گپ شپ ہوتی ہے تو اس طرح کی چیز کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کیوں علماء نے کہا وجہ اس کی کیا ہے کہ عشاء سے پہلے سوئے گا بہت ممکن ہے رات میں سویا کا سویا رہ جائے عشاء چلی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اٹھ بھی جائے تو اس کے اندر سستی رہے گی وہ نشاط نہیں ہوگا جو عشاء کے لیے ہونا چاہیے تھا اسی طرح سے اگر عشاء کے بعد گپے بازی میں لگ گیا گپ شپ میں لگ گیا بہت ممکن ہے کہ رات دیر تک جاگتا رہے اور اس کے نتیجے میں فجر کی نماز ضائع ہو جائے جیسا کہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق بات کو پسند نہیں کیا بات چیت منع نہیں ہے لیکن یہ بات چیت اور یہ نیند دونوں چیزیں جو فی نفسی حلال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند کیا کیوں اس لیے کہ ان کی وجہ سے اللہ کے فرائض پر اثر پڑتا ہے یا تو فریضے میں انسان کے کوتا ہی ہوتی ہے اللہ رب العالمی نے جس کو فرض کیا یا تو اس کی ادائیگی میں قسل پیدا ہوتا ہے یا پھر یہ کہ سرے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں جو انسان سے اللہ کے عوامر میں کوتاہی پیدا کریں ان سے بچنا چاہیے دیکھیں یہ جو حدیث تھی یہ اس بارے میں کہ اللہ نے ایک فریضہ انسان پر رکھا ہے اس کو پورا کرنا ہے اس فریضے کی ادائیگی میں جو چیزیں کوتاہی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ بھی منع ہے یا ان سے بھی بچنا چاہیے ان سے بھی کراہت کا اہتمام انسان کو خود کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے دوسرا نواحی یا منع ہی جس کو آپ کہیں جو ممنوعات ہیں جو چیزیں ان ممنوعات تک لے جاتی ہیں منع چیزوں تک لے جاتی ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وما ھو ذو محرم آپ نے کہا کہ کوئی بھی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے ہاں مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب النکاح میں حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پر اور امام مسلم نے کتاب الحج میں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکتالیس پر روایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے سوائے اس کے کہ ہاں اس عورت کے ساتھ میں اس کا محرم موجود ہو کیوں ایسا علماء نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں تنہائی میں ہوں گے بہت ممکن ہے کہ شیطان انہیں بہکا کر اللہ کی منع زنا تک لے جائے کسی نہ کسی درجے میں جنا تک ان کو لے جا سکتا ہے کہ دونوں کی شہوتوں کو یعنی تحریک دے کر دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر کے گناہ تک لے جا سکتا ہے تو معلوم ہے کہ اکیلے ہوں گے تو دوسرے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے گناہ ہو سکتا ہے لہذا ایسے اسباب سے بچا جائے جو گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں گناہ آسان کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکانب اللہ ولیم الآخر فلا يجلس عليها بالخمر. کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے وہ ہرگز بھی ایسے دسترخوان پر یا ایسے ٹیبل پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو یہ خود تو نہیں پی رہا ہے دوسرے پی رہے ہیں لیکن یہ ادھر بیٹھا ان کے ساتھ میں اسی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے جس پر لوگ شراب پی رہے ہیں امام ترمیدی اور کو روایت کیا ہے سیل جام صغیر حدیث نمبر 6506 حدیث حسن ہے ایک آدمی ایسے ٹیبل پر بیٹھے جس پر لوگ شراب پی رہے ہیں آپ نے کہا نہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے نہ بیٹھے وہاں پر دو وجہ اس کی ہے بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے اس کی شراب کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو دوسروں کو دیکھ کے یا ان کی ترغیب پر یہ بھی پینے والا بن جائے تو یہ ذریعہ بنے گا اس کا شراب پینے کا تو بیٹھنا ہی منع کر دیا یا پھر یہ کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھے گا کوئی آدمی اس کو دیکھے گا تو اس کی عزت خراب ہو جائے گی دیکھو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے حالانکہ یہ نہیں پی رہا تھا بلکہ ہو سکتا ہے یہ دوسرا کوئی ڈرنک پی رہا ہو شربت پی رہا ہو لیکن لوگ دیکھ یہی کہیں گے کہ یہ شراب تھی تو بہت ممکن ہے کہ ایک انسان یعنی گناہ نہ کر کے بھی بے عزت ہو جائے اس کی عزت خراب ہو وہ لوگوں کے نزدیک متحم ہو جائے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو گناہ سے اور اپنی گناہ سے اور اپنی عزت کے برباد ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بھی بچے جو محرمات کے قریب لے جاتی ہیں حرام چیزوں سے دور ہی رہے ان کے اسباب سے دور ہی رہے تو یہ بات اس حدیث میں ہم کو معلوم ہوتی ہے تو اس سے سد ذریعہ کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ بادشاہ کی زمین ہے اس میں چرنا منع ہے جانور وہاں چرا نہیں سکتے ہیں ایک چروا اگر اپنے جانوروں کو ایک دم اس کے قریب لے جائے گا بہت ممکن ہے اس جگہ میں داخل ہو جائے اور بادشاہ کی سزا کا حقدار بنے تو جانور تو ایسا ہوتا ہے کہ اس, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ایسے ہی نفس ہوتا ہے نفس کو بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں جب سامنے وہ چیز ہوتی ہے لہذا انسان ان سے دور رہے تاکہ گناہوں سے بچے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل تقوی کی اصل بتائی جیسے آپ نے پہلے تو بتایا کہ حرام چیزوں سے بچنا چاہیے ان سے قریب کرنے والی چیزوں سے ان تک لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے پھر بتایا کہ اصل جو تقوا کی جگہ ہے وہ کیا ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کون سی چیز جو انسان کو گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے کہاں سے اصلاح کی شروعات ہونا چاہیے آپ نے فرمایا ادا صلاحت کلو ادا فسد فسد الجسد اللہ وحی القلب خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اذا صلاحت جب وہ صحیح ہو جائے اس کی اصلاح ہو جائے اس میں صلاح اس میں بھلائی آ جائے تو پورے جسم میں یعنی پورے اعمال میں بھلائی آ جاتی ہے اور اگر اس ٹکڑے میں گوشت کے ٹکڑے میں اگر بگاڑ آ جائے تو پھر سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اس بگڑ جاتا ہے اللہ وہی القلب خبردار وہ آدمی کا دل ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے دل میں جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا دل ہے حالانکہ مدغہ اس کو کہا گیا علماء نے کہا مدغ اس کو یعنی چبایا جا سکتا اتنا اتنا ہے یہ تو اتنا چھوٹا ہے لیکن اتنا چھوٹا حصہ جسم کا ہے جو بقیہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے پورے جسم میں اسی کے حکم پر انسان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں یا پھر محرمات کی طرف دیکھتی ہیں اسی کے حکم پر انسان کی زبان بولتی ہے ہاتھ پاؤں حرکت میں آتے ہیں لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ دل کی حفاظت کرے تاکہ پورے جسم کی حفاظت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ بیماری اور صحت یہاں پر قلب ہی پر موقوف ہے آپ نے فرمایا کہ ان نفل انسانی انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اذا سلمت وصحت سلیم سہ ارلجسدی و اگر یہ ٹکڑا سلامت رہے اور اس میں صحت ہو صحت مند رہے تو پھر اس کا سارا جسم صحیح ہوتا ہے یعنی صحت مند ہوتا ہے وہ ادا سقیمت سقیم سا ارلجسد و فسد القلب اور اگر اسی میں بیماری آ جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے اور اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ انسان کا دل ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی صنعت صحیح ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل کا بیمار ہونا اس کی دینداری کے بگاڑ کا ذریعہ ہے لہذا دل کی صلاح کرنا آدمی کے دین کی بہتری کا یقینی ذریعہ ہے تو ساری ہماری توجہات ہمارے قلب پر ہونی چاہیے امام النوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وفی حادی الحدیثی عتقید السلح القلبی و حمایتی ہی مین الفساد اس حدیث میں اس بات کی تاکید ہے کہ انسان کو اپنے قلب کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسے بگڑنے سے بچائے رکھنا چاہیے ہماری ساری توجہ کہاں ہو سب سے زیادہ ہم کو کس چیز پر دھیان دینا چاہیے اس حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ اپنے دل پر دھیان دینا چاہیے دل کا بگاڑ ساری زندگی کا بگاڑ ہے دل کا سدھار انسان کی پوری شخصیت کا سدھار ہے سارے اعمال سدھرتے ہیں دل کے سدھرنے سے سارے اعمال بگڑتے ہیں شخصان کہتے ہیں من اسباب صلاح القلوب البتیاد اقل الحرام اس سبھی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا اور حلال و حرام کا ایک تعلق ہے کہا کہ یعنی انسان کے دل کی اصلاح من اسباب صلاح القلوب البت الحرام دلوں کی اصلاح اس میں ہے کہ انسان حرام کھانے سے بچے فا اک السان الحرامی فہادی اور آدمی جب حرام کھاتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے اور دل میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے معلوم ہوا کہ انسان جب انسان کے پیٹ کا اس کے دل سے تعلق ہے پیٹ میں جو جائے گا وہ دل پہ اثر کرے گا حلال جائے گا اس کا اثر دل پر ہوگا اور دل پر جب اثر ہوگا دل حلال سے بہتر ہوگا تو پھر اعمال بھی صحیح ہوں گے پیٹ میں حرام جائے گا اس کا اثر دل پر پڑے گا پھر دل میں بگاڑ جب پیدا ہوگا تو پھر پورے اعمال میں بگاڑ پیدا ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے انسان کے اعمال کا مدار حلال کھانے پر ہے کہا کہ وہ ادا اقل مین طیبات حلال کھاتا ہے تو یہ اس کے دل کی اصلاح کا ذریعہ ہے اس کی بھلائی کا ذریعہ ہے قال تلا رسولو کلو بما طیبات عالیم اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے کہا اے رسولو طیبات میں سے پانک اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عامال کرو میں تمہارے عامال کو جانتا ہوں مجھے تمہارے عامال کا علم ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر ایک کیاون ہے اسی طرح سے کہتے ہیں وہ قال جل وعلا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ انکنتم ایہو تعبدون سورة البقرہ آیت نمبر اکسو بہتر کہا کہ اے ایمان والوں طیبات جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ پاک چیزوں میں سے کھاؤ حلال میں کھاؤ ہم نے تم کو رزق کے طور پر حلال دیا ہے وشکر اللہ اور اللہ کا شکر کرو انکن تم تعبدل اگر تم واقعی اس کی عبادت گزار بندے ہو اگر تم سچ مچ میں اس کی عبادت کرتے ہو توحید والے ہو تو پھر طیبات میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو سورت البکرم یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی شخصالفوزان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس حدیث سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ انسان کے حلال اور حرام کھانے سے انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے اور چونکہ دل بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے جسم میں لہذا دل کے پننے بگڑنے میں اعمال بنتے بگڑتے ہیں اور یہی بات قرآن میں اللہ نے بتائی اللہ نے کہا کہ ایمان والو طیبات میں سے حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو یا جیسے رسولوں کو کہا کہ نیک عمل کرو اور ایمان والوں سے بھی اس بات کی تلقین کی کہ یعنی طیبات میں سکھاؤ تو معلومات کہ انسان کے اعمال کا اس کے کھانے سے تعلق ہوتا ہے اس لیے اگر ہم اپنا کھانا صحیح کر لیں حرام سے بچنے والے بن جائیں تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہو سکتے ہیں بعض اوقات انسان سوچتا کیوں میرے اندر بگاڑ آ رہا ہے کھانا دیکھ کھانا دیکھ کے اندر کیا جا رہا ہے کیونکہ عمل کی قوت غذا ہے عمل جو بھی کرتا ہے وہ کس قوت سے کرتا ہے غذا کی قوت ہے کھاتا پیتا ہے تو اس کے ذریعے سے قوت بنتی ہے حرام کھا رہا ہے تو انرجی اس کی پوری حرام بن رہی ہے اس کا استعمال حرام میں ہی ہوگا اس کے اندر وہ اصاف پیدا ہوں گے اس کے اندر وہی قوت بنے گی لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ حرام سے بچے ہیں. شیخ الفوزان کہتے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر اس کے باطن کا سدھرنا اس لازمی طور پر اس کے ظاہر کو سدھارتا ہے یعنی ہم اندر کو سدھارے اپنے دل کو تو عماد بھی سدھرتے ہیں وہ ان الظَّاهِرِ دَلِيلٌ دلیل فَسَادِ دل یعنی کہتے ہیں کہ انسان کے ظاہر کا بگاڑ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر بھی بگڑا ہوا ہے بعض جو کہتے ہیں کہ ہمارے امال کو مت دیکھو ہمارا دل بہت اچھا ہے زبان غلط چل رہی ہے آ, ہاتھ سے ظلم کر رہے ہیں گناہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں لت پت ہیں لیکن کہا جائے ان کو تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے امال مت دیکھو اللہ تعالی دلوں کو دیکھتا ہے اللہ دلوں کو بھی دیکھتا اور امال کو بھی دیکھتا ہے حدیث میں صرف دلوں کی بات نہیں ہے اعمال کی بھی بات ہے تو انسان کے اعمال نما یعنی بتاتے ہیں کہ اندر کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے لہذا انسان کے اعمال کا بگاڑ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر بھی بگڑا ہوا ہے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہے انسان کے آپ دیکھیے یعنی آدمی کے جس میں آسار دکھائی دیتے ہیں جب اندر ہے ڈاکٹر بتاتا ہے لوگ بتاتے ہیں بھائی کیوں تمہارے جسم میں ایسا لگ رہا ہے فلاں جگہ دھبے آ رہے ہیں یا موٹاپا بے وجہ آ رہا ہے یا یہ حصے میں سوجن آ رہی ہے جسم میں اثرات دکھائی دیتے ہیں اندر کوئی بیماری ہو تو اسی طرح سے انسان کے اندر دل میں اگر بیماری ہے تو پھر اس کے اعمال میں بھی اس کا اثر معلوم ہوتا ہے اگر دل کے اندر ایمان کی کمزوری ہے حسد ہے دل کے اندر بغض و دعوت ہے کینا ہے یا اس طرح کے شک ہے اس کے اقوال و افعال میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ان فساد باہر دلیل میں فساد الباطن آدمی کے ظاہر کا بگاڑ اس کے باطن کے بگاڑ کی دلیل ہے بعض خواتین بھی کہتی ہیں پردہ نہیں کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہمارے دل میں پردہ ہے ہمارے دل میں شرم و حیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہوتا تو آپ ظاہر بھی پردہ کرتی ہیں اللہ کا ڈر آپ کو واقعی ہوتا تو پردہ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے باطن پر قناعت نہ کرے کفایت نہ کرے بلکہ وہ اعمال کا بھی اہتمام کریں جو اس باطن کی واقعی دلیل ہے اپنے آپ کو آدمی تسلی دے سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہے اس تعلق سے آپ دیکھیں کہ ورا اس حدیث میں ورہ کی دلیل ہم کو ملی کہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے حرام سے بچنے کے لیے حرام کے احباب سے بھی بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا اللہ حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اسحیح میں حدیث نمبر پانچ کے زمن میں شیخ الواری نے اس کو ذکر کر کے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر ہے کیا حدیث ہے بہت پیاری حدیث ہے یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ حرام سے بچنا بہت مشکل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز اللہ کے خوف اللہ کے تقوا کی بنیاد پر تو جو بھی چیز چھوڑتا ہے جو کوئی چیز حرام یا جو بھی مشکوک چھوڑتا ہے اللہ سے ڈر کے اللہ خیر کلّا ہو تو تب اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس سے بہتر چیز تجھ کو عطا کرتا ہے اللہ کی خاطر جب تو کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھ کو عطا کرتا ہے بشرط ہے کہ وہ چھوڑنا اللہ کے خوف اور تقوا کی بنیاد پر ہو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا تقوا ضائع نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو دنیا میں یا پھر آخرت میں اسے سے بہتر عطا کرتا ہے اور کبھی دونوں جگہ عطا کرتا ہے یعنی آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے تقوا کا بدلہ یعنی دنیا میں بھی ملتا ہے تو یہ بات ہم کو حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطرات آدمی ہمت کرے حرام کو چھوڑے ڈرے نہیں کہ کیا ہوگا میرا اللہ تعالیٰ تقوا والوں کے لیے راستہ نکالتا ہے ان کو بہتر اس کرتا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وہ میت اللہ یہ وہی ارزوک کو منحیف فلاحسب جو اللہ کی خاطر ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تقوا اختیار کرتا ہے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے جا اللہ مخرجا اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بناتا ہے وہی ارزوک کو منحی فلاحسب اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں تھا اس کا گمان بھی نہیں تھا ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے تو حرام سے آدمی بچے اللہ حلال کا انتظام اس کے لیے کرے گا جس نے ماں کے پیٹ میں اس کو بغیر کسی دکان اور جاب اور ڈگری اور آن لائن آف لائن اس کے بغیر اللہ نے دیا اس کو تو اللہ تعالی باہر دنیا میں کیوں نہیں دے گا جبکہ اس کے سارے اسباب بھی اس کو بغیر اسباب کے اللہ تعالی نے ہاتھ چلائے نہ پاؤں چلائے نہ آنکھیں چلائی نہ کچھ کیا نہ مانگا زبان سے پھر بھی ماں کے پیٹ میں اللہ نے دیا باہر آنے کے بعد اس کے پاس آنکھیں ہیں کان ہیں زبان ہے ہاتھ پاؤں ہیں سارے اسباب اور وسائل ہیں پوری دنیا اس کے سامنے کیوں نہیں دے گا اللہ تعالی. تو انسان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے دیکھیے گناہ کے ذریعے سے اگر دنیا میں مل جائے اللہ کی رضا کو کھو کے اپنی غذا حاصل نہیں کی جاتی ہے جس کو یاد رکھیے ایک آدمی اللہ کی رضا کو ضائع کر کے اللہ کی یعنی غذا اپنی حاصل کرے کتنی شرم کی چیز ہے کیا پایا اور کیا کھویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسم کو آپ دیکھے آپ کتنا احتیاط کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہوں یا گھر میں, گھر میں یعنی واپس جاتا ہوں فی الدم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی بستر پر یا زمین پر مجھے کھجور کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے یا کھجور پڑی بھی ملتی ہے ف عرفہ میں اٹھاتا ہوں کہ کھاؤں بھوک کی وجہ سے انسان ایک بعض اوقات اٹھا لیتا کھانے کا ارادہ ہوتا ہے کھانے کی چیز ہے بھوک خاص طور سے اگر لگی ہے پریشان انسان بھوک سے تو ملتا ہے میں اٹھاتا ہوں کہ کھاؤں اس کو فوم نہ اکشا انتقطی پھر مجھے اس بات کا خوف لاحق ہوتا ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں صدقے کی تو نہیں کہیں صدقے کی نہ ہو تو میں پھر اسے ڈال دیتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کی چیزیں بھی آتی تھی کسی اور کو دینے کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ کہیں صدقے کی تو نہیں کیونکہ آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کھجور کو کھانے کا ارادہ کرنے کے بعد بھی ڈال دیتے تھے جب آپ کو یاد آتا کہیں صدقے کی نہ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط تھا ایک امتی کو مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنانا چاہیے امام بخاری نے اسے کتاب اللہ قطعہ میں حدیث نمبر دو ہزار امام محمد نے کتاب ذراہ میں ایک ہزار ستر پر اس کو روایت کی الفاظ بخاری کے ہیں اسی طرح سے ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ورہ آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں بس دو مثالوں پر میں اقتفا کر رہا ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان لی ابی بکر غلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا ایک مطلب خادم تھا۔ یو خو لخراج وہ کما کے لا کے ان کو دیتا تھا اس زمانے میں غلام جو ہوتے تھے وہ کچھ بھی کام کاج کرتے تھے اور اس میں سے ایک حصہ مالک کو بھی اپنے دیتے تھے وہ ابو رضی اللہ تعالیٰ چیزوں میں سے کھاتے تھے فجا بش فلام ابو بکر رضی اللہ ایک دن وہ کچھ لایا تو اب وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھایا اس میں سے کچھ حصہ کھا لیا فقال اللہ کلاما نے کہا آپ جانتے کیا ہے فقال ابو وَمَا هُو. بکر ابو بکر صدیق رد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے یہ مطلب جو تم اس کو کھلائے ہو کیا ہے کالا کن تو انسان میں جاہلیت میں میں نے کسی شخص کا کے لیے کہانت کی تھی کاہن اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں کا ایڈریس بتا ہے جاؤ فلانی جگہ پر بچہ کھو گیا ہے تو ایک پیڑ رہے گا مغرب میں اور وہاں جا اور اس پیڑ کے نیچے پیپل کے پیڑ میں فلاں برگد کے نیچے تمہارا بچہ ملے گا اس طرح سے جو کو یعنی فیوچر کی نیوز بتانا اس کو کاہن کہتے ہیں یا کسی چیز کی چھپے ہوئی چیز کو بتانے کے لیے اراف کا بھی لفظ کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے کاہن اور اراف کا لفظ آتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک انسان کے لیے ایسا کام کیا تھا لیکن بعد یہ تھی کہ او سین الکانا لیکن مجھے کہانت ٹھیک سے آتی بھی نہیں تھی اللہ خدا بس بات یہ تھی کہ میں نے اس کو بس چیٹنگ کی دھوکہ دیا اور ایسے کیا جیسے مجھ کو آتا ہے اور میں نے اس کا کام کچھ کیا تھا اس کو فلاں ایڈریس بتا دیا تھا یا اس کے حانت کی تھی فلک یعنی اس زمانے کا اس کے اوپر گویا کہ قرضہ تھا یا اجرت تھی اس نے مجھ کو کچھ دینا تھا یا اپنی خوشی سے اس نے مجھ کو آج دیا اس کا معاوضہ اس کے بدلے میں فہاد کہ کہ آپ جو کھائے نا یہ اسی کا گفٹ تھا جو اس نے مجھ کو دیا تھا وہی آپ کو لا کے کھلایا عنہ کو جب معلوم کیا کھلایا تو مجھ کو تو فورن جو ہے ہاتھ منہ میں حلق میں ڈال کے جو کچھ کھایا تھا پیٹ میں جانے کے بعد اس کو کہہ کر کے نکال دیا ہم میں سے کوئی تو کیا جائے گا اللہ مالک ہے اب معلوم نہیں تھا کھا لیے اب لوگ لیکن صحابہ آپ دیکھیے بہت احتیاط والے لوگ تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ ایسا لا کے کھلایا ہے تو پیٹ میں جو ہے منہ میں حلق میں انگلی ڈال کے ہاتھ ڈال کے پورا جو ہے طے کر کے نکال دیا پورا باہر نکال دیا کیوں ہمارے پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے وہ حرام پیٹ میں جائے گا زندگی پر اس کا دل پر اور اعمال پر اس کا اثر پڑے گا لاعلمی میں بھی ایسا نہیں کرنا ہے یہ صحابہ کا معیار ان کا تقویٰ تھا یہ ان کا ورا تھا ایسی چیز نہیں تھی لا میں اگر آدمی کھا لیتا ہے گناگار تو نہیں ہوگا اس لیے کہ گناہ کے لیے قصد ضروری ہے ارادہ ضروری ہے نیت ضروری ہے بغیر نیت کی گناہ کیسے ہوگا لیکن یہاں پر وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے تو انہوں نے اس کو کہہ کر کے نکال دیا امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے مناقب السار میں حدیث نمبر پر تو یہ بات معلوم ہے کہ سلف بہت تحقیق کرتے تھے بچتے تھے اور حرام اور حرام کے اسباب سے اور مشکوک چیزوں سے بہت اپنے آپ کو بچاتے تھے لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں غلو بھی نہ ہو بعض اوقات انسان اتنا متقی ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو بے عزت کرنے پر تل جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سب سے متقی ہوں میں ہر ایک کی تفتیش کروں گا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدكم على اخيه المسلم جب تم میں سے کوئی شخص تمہارے کسی بھائی کے گھر جائے تو اطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه اور وہ جس کے گھر گیا ہے وہ اپنے کھانے میں سے کچھ اس کو کھلائے کھا لے نہیں پوچھے تفتیش اس کی نہ کرے و ان سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه اور اگر وہ اپنے پینے کی چیز میں سے کچھ پلائے تو پی لے شربت وغیرہ پلا دیا تو اس کو تو پی لے اس کی تفقیش نہ کرتے ہیں. اس حدیث کو امام تبارانی نے الاؤسط میں امام حاکم نے اور امام البحطین نے میں روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر حدیث نمبر پانچ اٹھارہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ایک مسلمان سے آپ یہی توقع کریں گے کہ وہ حلال کھلائے گا اللہ یہ کہ اس کا ظاہر حرام والا ہو ایک جوئے والا آدمی ہے ایک لوٹری کی دکان والا آدمی ہے ایک چوری ڈکیتی کرتا ہے وہ آپ کو دعوت دیا گھر پہ تو ظاہر غالب کھلائے لیکن ایک عام مسلمان ہے آپ اس کے یہاں گئے اب وہ کچھ آپ کو لا کے کوئی چیز دیا اس نے حلال ہے نا میں, حرام, میں نہیں کھاتا تو کیا آپ اس کی بے عزت کر رہے ہیں وہ کہ میں آپ کو کیسا حرام کھلاؤں گا تو اس کے اوپر آپ اس طرح سے اس کی تفتیش کریں کہاں سے لائے کتنے میں لائے تو صحیح ڈھنگ سے تجارت آپ کی ہے کیا نہیں ہے کیا کیا بزنسز آپ کے ہیں پورا اس کو جو ہے وہ کہتا ہے آپ اس سے اچھا ہے کہ آپ نہ کھائیں بھائی اتنا زیادہ اس کی تفتیش آپ کریں کہ اس کو زلیل کر کے رکھتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو ایک انسان اگر اس کا ظاہر اچھا ہے تو آپ کو اس کے ظاہر کے مطابق اس سے معاملہ کرنا چاہیے ہاں اگر اس کا ظاہر خراب ہے وہ غلط کام کرتا ہے جوا اور شراب اس طرح کا بزنس کرتا ہے پھر آپ کو اس سے بچنا چاہیے عطا رحم اللہ فرماتے ہیں اذا دخل السوق فش تاریخ بازار میں جب تو جائے جو چیز بک رہی وہاں پہ خرید وال مین ای یہ تحقیق مت کرتا پھر کی کہاں سے لایا تو کوئی آدمی کوئی چیز بیچنے کے لیے بازار میں لایا کہاں سے اس کا پروڈکشن کہاں ہوتا ہے یہ فلان چیز کو تم نے خریدا کہاں سے بائے کہاں سے کیا اس کو فَإن حرامن فش قنب ہو اگر واقعی تجھے علم ہو کہ یہ حرام ہے تو پھر اس سے بچ یہ نہیں کہ خام خاتون سوالات پوچھنے جس سے آپ کی دکان پہ کوئی آدمی پیسہ لے کے آتا ہے آپ دکان سے کچھ خرید رہا ہے. کپڑے کی دکان آپ کی ہے وہ پیسہ کو دے رہا, کو کپڑا دیں آپ پیسے کہاں سے بتا بینک سے تو نہیں لایا قرض لے کے لون پہ تو نہیں لایا تو یا فلاں جگہ سے تو چوری کر کے تو نہیں لایا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے جو معاملات ہیں آپ کو وہ اپنی چیز دے رہا ہے آپ اس سے لے اگر آپ کو معلوم ہے کہ چور بازار ہے یہ آپ کو اگر معلوم ہے کہ چوری ہی کی چیز بیچ رہا ہے دس ہزار کی چیز پانچ سو میں بیچ رہا ہے تو غالب گمانی ہے اور یہ آدمی دکھتا بھی صحیح نہیں ہے تو ایسے آدمی سے آپ نہیں خریدیں گے بچیں گے کیونکہ آپ کو غالب گمانی ہے کہ چوری کی چیز ہوگی تو شرح سنہ میں امام البی نے تو اس بیانے کو کئی باتیں معلوم نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں اس حدیث میں ہم نے سیکھا کہ حلال اور حرام واضح ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اور سنت میں سراہد سے بات موجود نہیں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ان چیزوں کا حکم نہیں جانتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت سے استعمال کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہے وہ قرآن و سنت میں غور کر کے ان چیزوں کا حکم معلوم کرتے ہیں جن کے بارے میں بالکل صاف الفاظ میں حکم نہیں تھا یہ حلال ہے یا حرام ہے جس میں بظاہر شک تھا لیکن ان کا حکم قرآن و سنت میں موجود تھا لیکن چھپا ہوا تھا وہ علماء ہم کو بتاتے ہیں لیکن جب تک کہ وہ حکم ہمارے سامنے نہیں آتا ہے اگر شک شبہ اس طرح کا واقعی کسی بنیاد پر پیدا ہو بے وجہ نہیں واقعی کسی بنیاد پر انسان کو لگے کہ حرام تو نہیں ہے لگ رہا ہے کہ حرام ہے شاید تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے کل علما سے پوچھ لیں گے آج کھالیں گے یا پھر انسان اس سے بچے تقویٰ یہ ہے ورا یہ ہے کہ ایک انسان کہے کہ نہیں جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی ہے بظاہر یہ حرام دکھائی دے رہا ہے احتیاط کرنا چاہیے کہیں کل کو حرام نکل آئے تو ہم اس کو کھا لیں تو بچنا چاہیے تو احتیاط اس میں یہ ہے کہ مشکوک چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے کیونکہ مشکوک کھانے کی ہمت اگر آدمی کرے تو کل کو وہ حرام کھانے کی بھی ہمت کرے گا دل میں کھٹک تھی کہ کہیں حرام تو نہیں لیکن اس کھٹک کو ہٹا کے کی کیا کیا چھوڑ دو کھا لیں گے اس کو خرید لیں گے پہن لیں گے استعمال کر لیں گے تو تیرے دل میں کھٹک تھی لگ رہا کہ حرام ہے لیکن تو نے اس کے دل کی آواز کو اپنے کان بند لیے اس کی بات نہیں سنی اور ہمت کر کے اس کا ارتکاب کیا کل کو صاف تجھ کو دکھائی دے گا کہ یہ حرام ہے لیکن تو چونکہ رکنے کی پریکٹس تجھ کو پر نہیں ہے تو شک کے باوجود اس میں واقع ہوتا ہے تو حرام یقین کے باوجود اس میں واقع ہو سکتا ہے لہذا صد ذریعہ کے طور پر بھی تو ایسی چیزوں سے بچ جو تجھے حرام میں لے جاتی ہیں یا ممکن ہے لاعلمی میں تو حرام میں چلا جاتا ہے یا پھر علم کے ساتھ تو حرام چلا جائے تو ایسے اسباب سے بچ جو تجھے حرام کے قریب لے جاتے ہیں یا حرام میں لے جاتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے دل کی حفاظت کرے سبب اور نتیجہ دونوں یہاں پر کہ دل میں بگاڑ ہوگا تو ہی نہیں تو کیا حلال اور کیا حرام سب حلال دل میں اگر تقوا نہ ہو تو مدار دل پر ہے اصل دل کی اصلاح کی ضرورت ہے ورا دل م... نہیں ہوگا تقوا دل میں تو کہاں سے آدمی بچے گا اللہ کا خوف دل میں نہیں تو حرام سے کہاں سے بچے گا تو یہ سبب کے طور پر بھی ہے لیکن نتیجے کے طور پر بھی ہے کہ آدمی جب حرام کھاتا ہے تو پھر اس کے دل پہ بھی اس کے اثرات یہ نتیجے کے طور پر بھی دل دل دل ہے کہ دل بگڑتا ہے لہٰذا اس میں بہت ساری باتیں حدیث میں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو مزید سمجھ عطا فرمائے اہریل میں اس کو سمجھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حدیث میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کاش کے ہم لوگ واقعی ان احادیث کی قدر کرتے محدثین کی یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک صحابہ تک جاتے ہوئے محدثین نے ان کو جمع کیا معتبر سے معتبر نے معتبر سے معتبر نے جمع کیا اور ایک حدیث آج ہمارے پاس پہنچی اتنی صدیوں میں اور اتنے اہل علم کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے آج ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں اس حدیث کی قدر کرنا چاہیے خاص کر کے وہ حدیثیں جو بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہیں متفق علی حدیثیں ہیں تو واقعی ان حدیثوں میں یعنی کتنی قیمتی چیزیں یہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہیں بہرحال آ, یہ پہلی حدیث تھی جس کو ہم نے مکمل کیا اب ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں نوٹ ہو گیا ہو گئی. یہ باقی ہے دی. تو میں سمجھتا ہوں دوسری حدیث ہم شروع کریں گے آ, یہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم دوسری حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ. نماز شیخ کو... کا شیخ کے بعد شیخ نے درس کے آخر میں بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ وہ कि یہ ورا کا نام نہیں ہے کچھ لوگ وہ سوسے کا شکار ہیں تو اسی صورت میں ہر چیز کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں یہ वरा نہیں ہے بازار میں گئے कसाई کی دکان پر گوشت خریدنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ ابر کہہ کر کے ذبح کیا تھا کہ نہیں ذبح کیا تھا تمہارا عقیدہ کیا ہے مسلمان کی دکان ہے کلمہ پڑھتا ہے تو یہ ورا نہیں ہے یہ وس وسا ہے لہٰذا ورا اور وسعا کے اندر فرق کرنا چاہیے ورا ہم سے مطلوب ہے وس وسا ہم سے اس وسیع سے دور رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سماطہ فرمائے سوالات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جب السلام جی. علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مرزا منظور بھائی آپ جو اعلان بھیجتے ہیں اس میں تھوڑی سی تعداد کر دیں اور اس میں لکھ دیں کہ بھائی جو دس پندرہ منٹ کا وقت رہے گا اس میں سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے تو شاید لوگوں کے ذہن میں رہے کہ سوالات بھی ہے ویسے لوگ سنتے ہیں لیکن پھر بھی بجائے اس کے کہ دس منٹ تک بریک رہے گا یہ لکھنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لکھ دیا کریں کہ بھائی وہ وقت کا آ... فائدہ اٹھاتے ہوئے دس پندرہ منٹ تک جب تک شیخ نماز پڑھیں گے اس وقت تک سوال و جواب کی نشست رہے گی مختصر طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بہتر رہے اگلی بار سے ذرا اس پر دھیان دیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے جزاک جی جی انشاءاللہ الحمدللہ اچھی بات ہے سوالات نہیں تو اچھی بات الحمد للہ آ رہے ہیں ایک ساتھ شروع ہو گیا جی ایک ساتھ سوالات میں سوال ہے کہ انڈیا میں جو باہر یا نہیں باہر ملکوں سے کیا مراد ہے یعنی کھانے پینے کی چیز باہر ملک سے آتی ہے اگر وہ کسی مسلمان ملک سے آتی ہے تو اس کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا جی اور اگر کسی جو ہے ایسے ملک سے آتی ہے جو مطلب کفار کا ملک ہے غیر مسلموں کا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے گا یا یہ کہ یہود و نصارہ کی طرف سے آتا ہے تو یہود و نصارہ کے بھی ذبی ہمارے لیے حلال ہیں پہلے کتاب جنہیں کہتے ہیں ان کے ذبح ہمارے لیے حلال ہیں اگر وہاں سے مرغی آتی ہے یا گوشت آتا ہے تو ہمارے لیے حلال ہے جی جی تو بہرحال یہ ہے کہ خاص طور سے اگر مسلمان ملک میں ایسا ہے آتا ہے تو اس میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور لیکن اگر کسی غیر مسلم ملک میں ہے اور انسان کو یقین ہے کہ وہ اگر اہل کتاب یاد و مسالہ کے ملک سے آتا ہے تو اس صورت میں پوچھنے کی ضرورت نہیں انسان کو کھا سکتا ہے اس کی بات نہیں اور یہ جو زبائیں ہیں کے تعلق سے باقی وہ جو چیزیں ہیں جو استعمال کرنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا جی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کو انسان ذبح کرتا ہے صرف اسی کے بارے میں مسئلہ ہے باقی ان کی گھڑیاں ان کے موبائل ان کی داڑیاں, ان کی گاڑیاں کے بنائے ہوئے کپڑے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا صرف جو جانور کے تعلق سے یہ مسئلہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے جس کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ ذبح کرنے والے یا تو مسلمان ہو یا تو اہل کتاب میں سے ہو جی. بھائی جیخا سوال ہے کہ آ, کیا فجر کی نماز کے دوران سنت پڑھ سکتے ہیں اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے بعد فجر کی سنت پڑھنا یا اس کی شروعات کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ وسلمتی صلاح و فلاحصلاحی رو کی روایت ہے جب فرض نماز کے لیے یہ قامت کہہ دی جائے یا جماعت کھڑی ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی فرض نماز کی صلاح جسے معلوم ہوا کہ فرض نماز کی اگر اقامت ہو گئی جماعت کھڑی ہے آپ اس کے بعد مسجد میں گئے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں الگ سے پڑھنا جماعت سے ہٹ کر کے کسی ستون کے پیچھے یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ منع کیا گیا شریعت کے اندر اب دوسری شکل یہ ہے کہ ایک انسان نے نماز شروع کر دیا اس کے بعد اقامت قائم ہو گئی جماعت کھڑی ہوئی اب وہ کیا کرے سنت پڑھنا شروع کیا تھا جماعت نہیں کھڑی تھی اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے اب وہ کیا کرے اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ کس حالت میں اگر ایک رکعت اس کا باقی ہے ایک رکاعت اس کی باقی ہے تو وہ نماز کو توڑ دے گا اور توڑنے کے لیے سلام وغیرہ نہیں پھیلنا ہے بس انسان توڑ دے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو گیا اللہ ابا کہہ کر کہ نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا اور اگر ایک رکعت سے کم ہے مثال کے طور پر وہ رکوع کے بعد کسی حالت میں ہے دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سجدے میں ہے تشور میں ہے تو اسی صورت میں وہ اپنی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے سنت پوری پڑھ لے اس کے بعد نماز کے ساتھ شامل ہو جائے کیونکہ جو حدیث ہے حدیث کیا ہے کہ کی فلاں فلاب المکتوبہ مکتوبہ یعنی فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے اور ایک نماز کی کم سے کم تعداد ایک رکعت ہوتی ہے اور یہ فقہ اور یہ باریکی امام اباز رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر ہوں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ کم سے کم نماز ایک رکعت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک رکعت باقی ہے تو پھر نماز وہ توڑ دے امام کے ساتھ شامل ہو جائے اگر ایک رکعت سے کم باقی ہے تو اسی صورت میں وہ اپنی نماز مکمل کر لے مطلب مثلا وہ سجدے میں ہے تشور میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کر لے سنت اس کے بعد جماعت میں شامل دے. تو یہ تفریح ہے جو نماز جس نے پہلے شروع کر دیا سنت اور اقامت بعد میں کہی گئی لیکن اقامت کہہ دینے کے بعد اگر کوئی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھی ہونے کے بعد تو اس کے لیے قطع جائز نہیں ہے کہ وہ سنت پڑھے سنت بعد میں پڑھے وہ یا تو فرض نماز کے فوری بعد پڑھ لے اور اسے بہتر یہ ہے کہ سوج نکلنے کے بعد پڑھے لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس وقت نہیں رہتا فرض نماز کے بعد ڈیوٹی پر جانا رہتا ہے اور اسے موقع نہیں ملے گا بعد میں تو اسی وقت پڑھ لے اور اگر اس کے پاس وقت ہے کہ فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد ٹائم ہے پڑھنے کا تو سورج کے نکلنے کے بعد اگر پڑھتا ہے جو ممنوع وقت ہے اس وقت کے گزر جانے کے بعد تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے ایک صحابی جن کا نام ہے عمر بن قیس یا قیس بن عمر دونوں میں سے کوئی ایک نام باود کے بعد صحیح روایت ہے مانبی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی اس کے بعد فوراً انہوں پھر دو رکعت اور نماز پڑھی سننا تو مانوی ان سے سوال کیا یہ کون سی نماز ہے تو انہوں نے کہا کہ سنت ہے میں نے آپ کے ساتھ وہ میں نے نہیں پڑھی تھی تو بعض روایتوں کے اندر یہ کہ آپ نے خاموشی اختیار کی اور خاموشی بھی آپ کی حدیث ہوتی ہے اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے اور بعض روایتوں میں یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ زم فلاح حرض یعنی جب یہ معاملات تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرض نماز کے فوری بعد بھی انسان پڑھ سکتا ہے اور فرض نماز کے فوری بعد پڑھنا اس شخص کے لیے منع ہے جس نے پہلے سنت پڑھ لیا اور اگر کسی نے سنت پہلے نہیں پڑھی تھی تو فرض نماز کے بعد وہ پڑھ سکتا جیسا کہ حدیث غلط کرتی ہے لیکن جماعت کھڑی ہونے کے بعد آدمی کا الگ سے پڑھنا یہ بہت ہی غلط بات ہے اور حدیث کی سراسر خلاف ورزی ہے اللہ تعالیٰ بھائیوں ہمارے بھائیوں کو توفیق دے کہ یہ دیکھ کر کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے جماعت قائم رہتی ہے اور الگ سے سنتیں پڑھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا فرماند خیر شیخ. آ, اس میں کے سوال ہے شیخ کہ کیا بھینسوں میں زکوات کا نصاب بیل کے حساب کی طرح ہے یا کچھ الگ ہے وہی نصاب ہے جو گائے کا نصاب ہے بیل کا نصاب ہے وہی نصاب بھی ہے. اگر بھینس کی انسان افدائش نسل کے لیے دودھ کے لیے کھانے کے لیے رکھتا ہے اور ان کا اکثر حصہ چر میں گزرتا ہے کیونکہ جانور میں زکوۃ ہونے کی شرائط ہیں جانور اگر انسان رکھتا ہے لیکن ان کی تجارت کرتا ہے تو پھر تجارت کے لحاظ سے اموالی تجارت کے لحاظ سے زکاط دے گا جیسے کسی کے پاس بھینس کا تبیلہ ہے تبیلہ سمجھتے نا جی جو دودھ وغیرہ نکالتے ہیں بیچتے ہیں اس کو تبیلہ کہتے ہیں بمبئی کی زبان میں فارم کہہ لیجیے اسے تو ایسی صورت میں اس میں بھینس کی زکاط نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھینس کو چارہ وہ لوگ وہیں دیتے ہیں جہاں بھینس رہتی ہے اور وہ افزائش نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ دودھ کی تجارت کے لیے تو اس میں پھر وہ ڈھائی فیصد کے لحاظ سے زکوات دیں گے یا انسان جیسے گائے رکھتا ہے گائے گائے کا دوکھ, کا دودھ بزنس کرتا ہے اس میں گائے میں زکات نہیں نکالے گا جانور میں, وہ زکوات نکالے گا مال میں تو کیا مول تجارت میں اس کا شمار ہوتا ہے تو یہ شرط ہے جانوروں میں زکوٰۃ کے لیے کہ جانور وہ ایک تو افزائش نسل کے لیے ہوں نسل کی بڑھوت بڑھا, بڑھانے کے لیے اور وہ اکثر حصہ چرا میں کھیتیوں میں جا کر کے باہر چڑھتے ہوں یا کہ آپ لا کر کے چارا گھر کے اندر اس کو دیں نہیں اور اسی طریقے سے وہ دودھ پینے کے لیے گوشت کھانے کے لیے اور نسل بڑھانے کے لیے اب آپ دیکھیں قربانی کا لوگ جانور رکھتے ہیں پالتے ہیں قربانی کے جانوروں کو تو اس میں امال تجارت ہے وہ اس میں جانور زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اس میں جب وہ سودا کریں گے سال گزرے گا تو ڈھائی فیصد کے لحاظ سے اگر نصاب کو پہنچے گا تو زکات نہیں جی ہاں تو علما نے بیان کیا کہ بھینس کا شمار گائے جی اچھا سوال ہے کہ قبرستانوں کو دیکھ کر سلام کیسا ہے کیا اس کی کوئی دلیل ہے اللہ کے سور صلی اللہ وسلم کے حدیث جب تک وہاں سے گزرو تو وہاں جو ہے کیا نام ہے قبرستان کی زیارت کے وقت دعا پڑھو اور وہ دعا وہی ہے سلام نہیں کہا جائے گا سلام نہیں ہے وہ دعا ہے وہ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں مسجد سے نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں وضو کے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں بازار میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ کہہ کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو دعا یہ سلام نہیں ہے یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی سلام کر رہے وہ آپ کا جواب دے رہے دعا یہ السلام علیکم وجمہ یہ دعا ہے پورا پوری جس میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی ہے تم پر سلامتی ہو اللہ تمہاری فاطمائی اسی لیے دعا مسلمان قبرستان کی زیارت کے روز پڑی جائے گی جب وہاں سے انسان گزرے قبرستان کے پاس سے دیکھا اس کو اس کے بغل سے گزر رہا دعا, دعا پڑھ لے یہی زیارت اس کی ہو گئی اور اگر وہ غیر مسلموں کی قبرستان ہے تو یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ غیر مسلموں کے لیے سلامتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ دعا ہے یہ سلام نہیں ہے کہ آپ کسی زندہ مسلمان بھائی سلام کرتے ہیں تو آپ کے سلام کا جواب دیتا نہیں بلکہ یہ دعا ہے اور السلام کی معنی سلامتی کی ہوتے تم پر سلامتی تمہاری حفاظت اللہ تمہاری مدد کرے اللہ ال تمہاری تمہارا جو, تمہار, جو تمہاری تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے تو یہ دعا ہے نہ سلام ہے جی جی شیخ آئی تھنک uh, شیخ آ چکے ہیں اچھا ماشاء اللہ جی جی جی چلو جزاک اللہ خیر یہ سوالات کی نشش یا وقفہ ختم کیا جا رہا ہے اور شیخ شیخ لا چکے ہیں کو الحمد للہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اعلی والسلام على سید الانبیاء نبی نبینا محمد وعلى علی و صحبی اما بعد پچھلی مجلس میں حرام اور حرام کے اسباب سے بچنے کے تعلق سے ایک حدیث ہم نے دیکھی لیکن حرام میں آدمی واقعی کیوں ہوتا ہے حرام میں اس لیے واقع ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے حرام کمائی انسان کے دل میں مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے ایک انسان اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے وہ کسی طرح سے چاہتا ہے کہ اسے مال ملے یہی وجہ ہے کہ ایک انسان حرام طریقے سے کماتا ہے اور اسی طرح سے انسان حرام میں خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس مال ہوتا ہے تو ایک انسان جب لذتوں کا عادی ہو جائے تو ایسا انسان برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے حدیث نمبر دو میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے ایک انسان چیزوں کا بندہ بن جائے اللہ کا بندہ بننے کی بجائے وہ چیزوں کا غلام بنے اللہ کا غلام بننے کی بجائے حدیث کے الفاظ کیا ہیں وان ابھی ہو رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اخرجہ ابردی اللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تائبد الدیناری تباہ ہو گیا برباد ہو گیا وہ شخص یا تباہی بربادی دوری ہو اس انسان کے لیے جو بندہ ہے غلام ہے دینار و درہم کا اور کمبل کا یا شال کا یا کپڑے کا قطیفہ جو ہے یہ کمبل کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے یا شال کے طور پر جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لم وم لم لمع اگر اسے اس کا حال یہ ہے کہ اگر اسے عطا کیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے خوش ہوتا ہے اور اگر عطا نہ کیا جائے تو راضی نہیں ہوتا ہے. یعنی نہ خوش ہو جاتا ہے اخرجہ البخاری اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث ہے جو بخاری ہی کی روایت ہے اس اس حدیث میں اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بات اس میں کہی ہے آپ فرماتے ہیں تَعِسَ عَبْدُ تباہ ہو یا برباد ہو انسان جو دینار کا اور درہم کا بندہ ہے دینار کا بندہ ہے اور خمیسہ کا بندہ ہے شال وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی خمیصہ کا لفظ آتا ہے ان عت یا اگر اسے عطا کیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے وہ لم عتا ساخیتا اور اگر اسے عطا نہ کیا جائے تو غصہ ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے تعیثہ ونتا گرا یعنی, یعنی ایسا انسان جو ہے یعنی شکار ہے گرنے کا یا گراوٹ کا انتقا سا اور آگے اس کی تشریح آئے گی ان ایسا انسان جو ہے اور منہ کے بل سر کے بل گرنے والوں میں سے ہے وہ اداشی کا پلن تک یہ ایسا انسان ہے کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو اس کو نکال بھی نہ پائے یا کوئی اس کا کانٹا اس کے پاؤں سے نہ نکالے امام البخاری میں کتاب الجہاد وسیر میں حدیث نمبر 2887 پر اس کو ذکر کیا ہے اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں یہاں پر تعیسہ کا لفظ آئے اس کے واقعی معنی کیا ہے کہ کہا تعیسہ عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد القطیفتی بازر روایت میں جیسے آپ نے دیکھا کہ وعبد الخمیستی آیا ہے کہ ایسا انسان برباد ہو جائے تعیسہ کے معنی کیا ہے واقعی معنی اس کے کیا ہے زجاج کہتے ہیں عربی زبان میں کا جو لفظ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گرنے اور ٹھوکر کھانے کے. ٹھوکر کھا گیا وہ انسان گرا وہ انسان نیچے کھائی میں زمین پر یعنی گرنا ذلت ہوتا ہے انسان کا نیچے گر جانا جیسے ہم بھی کہتے میری نگاہوں سے گر گیا وہ انسان تو ایسا انسان گر گیا اور ٹھوکر کھا گیا کون جس کے بارے میں آگے آ رہا ہے زاد المسی میں ابن الجوزی نے بیان کیا ہے سوال نمبر ایک سو پر امام البغوی نے کئی معنی اس کے بیان کیے کہتے ہیں کہ وہ لبینہ کا فرو فتح قرآن میں بھی اللہ نے یہ لفظ ذکر کیا ہے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا فتح <اللَّهُم> ان کے لیے تاس ہے حدیث میں یہاں بھی آئے الدینار تو یہ تاس کیا ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بد الحمد دوری ہے ان کے لیے اللہ نے کہا جو لوگ کفر کا ارتکاب کیے کافروں کے لیے دوری ہو تو ابن عباس کہتے ہیں ان کے لیے دوری ہے وقال ابو العالیہ سقوط الحم ابو العالیہ کہتے ہیں ان کے لیے سقوط ہے ساقط ہو جانا گر پڑنا بے قیمت ہو جانا وقال ابحق خی بط الحم کہتے ہیں کہ مانا یہ اس کے تائسا کے فتح ص کے لاس میں ایسے لوگ خسران میں ہیں وقال ابن زید شقا اللحم ابن زید کہتے ہیں ان کے لیے شقاوت ہے یہ لوگ شقی ہیں یعنی ناکام و نامراد لوگ ہیں بدبخت ہیں قال الفراسدر فاش الحم جو لفظ یہاں پر ہے یہ دعا کے طور پر ہے. یعنی بد دعا ہے یہ بدعا کے طور پر ہے کہ جو لوگ کفر کا ارتقاب کرتے ہیں ان کے لیے تعس ہے ایسے لوگ برباد ہیں ناکام ہے خسران میں ہیں، ایسے لوگ گرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دوری اللہ کے ہاں، اللہ کے رحمت سے دوری ہے اللہ سے دوری ہے وقیلا فی فی النار. یہ گرنا کس طرح کا ہے کہاں گرا انسان پتہ ایسا کا جو لفظ آیا ہے یہ گرنا کس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں وہ چلنے کی بجائے سیدھے راستے پر ٹھوکر کھا کے گر گئے اور آخرت میں یہ جہنم کی کھائی میں جہنم کی آگ میں جا گرے یہ گرنا ان کا جو ہے دنیا میں گرنا اور آخرت میں جہنم میں گرنے کے معنم ہے تو گرنا یہاں اس اعتبار سے کہ انسان دنیا میں ٹھوکر کھا کے گرتا ہے اور سیدھے راستے پر سیدھے چلنے کے بجائے نیچے گر جاتا ہے زمین سے لگ جاتا ہے اور اسی طرح سے آخرت میں وہ جہنم کی کھائی میں جا گرتا ہے تو یہاں پر گرنے کی معنی ہے تو تیس جو ہے یہ تائس عبد الدینار گر گیا وہ انسان گرا ہوا انسان ہے وہ اس معنی میں یہ لفظ یہاں پر آیا ہے اس کے بارے میں کون کون انسان ہے جو گرا ہوا ہے ٹھوکر کھانے والا کون انسان ہے حدیث میں الفاظ جو آئے ہیں آگے ہے عبد الدیناری و درہمی و القطیفہ عبدالدینار اور الدرہم اور عبد القطیفہ تو دینار کا بندہ درہم کا بندہ اور کپڑوں والا زینت کے کپڑے جو بھی ہوتے شال ہو یا اس طرح کے کمبل ہو یا اس طرح کے جو بھی لباس کی چیزیں ہیں ان کا غلام ان کا بندہ مال اور زینت کا غلام سونے چاندی اور لباس کا غلام ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں قول ہو آبد الدینا حدیث میں کہا گیا دینار کا بندہ کہتے ای طالب الحریص علی وی الق امال وہی خادیم ہو بہت ہی عظیم حدیث ہے اس دور کے لیے جو دور دنیا پرستی کا دور ہے اس میں بہت ساری اہم باتیں ہم کو بتائی گئی جو یعنی بہت ساری جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بکس میں نہیں ملتی آج ہیپیس کی جو بکس بہت ساری لکھی جا رہی ہیں ان کتابوں میں یہ ایک حدیث میں ساری بات آ گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے کہ دینار کا بندہ کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں مراد کیا ہے یعنی دینار کا طالب دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا طالب اس کی جمع کرنے پر حریث لالچی آدمی جو جمع جمع کرنا چاہتا ہے القا امال وہی اور اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اپنی نگرانی میں رکھتا ہے کہ دیکھتا رہتا ہے کہ برابر ہے ختم تو نہیں ہوا فَكَأَنَّهُ خَادِمُهُ وَعَبْدُهُ. گویا کہ اس خادم کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ اپنے مال کا مالک کی بننے کے بجائے اس کا خادم ہے. برابر جو ہے اپنا پیسہ گن گن کے, سمال سمال کے رکھتا ہے دیکھتا ہے ٹھیک تو ہے نا ہاں, ہاں، کیسے تو جیسے خادم اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے یہ اپنے دینا اور درہم اور اپنی لباس اور اپنی زینت کا خادم بن چکا ہے گویا کہ اس کا خادم ہے بجائے اس کے کہ مال کا مالک بنتا یہ مال کا خادم ہے اپنی چیزوں کا خادم اپنی پراپرٹی کا خادم ہے فت الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے امام عقیبی تھوڑی آگے کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں قیلہ خص العبد بالذکر یہاں پر عبد کا لفظ خاص طور سے بیان کیا گیا کہ دینار کا بندہ یعنی اس کا بندہ کیسے ہو جائے گا آدمی کسی انسان کا مالک کا بندہ ہوتا ہے تو دینار کا بندہ کیسے ہو گیا جس کا حکم ایمان کے چلتا ہے کا قلعہ خص و بے لیو ادینا بن غماسی فی محبت دنیا و شہواتیا کل اسیرد کہتے ہیں کہ یہاں پر ابد کلبز خاص طور سے ذکر کیا گیا اس انسان کے لیے دینار کا بندہ دینار کا برہم کا ابد کہتے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے لینا بن غما سے فی محبت دنیا و شہواتیہ دنیا کی محبت اور دنیا کی شہبتوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کل اسیر الخلا حسن گویا کہ اس کی مثال اس قیدی کی طرح ہے جس کے لیے اس قید سے نجات ہی نہیں یہ مالک نہیں اپنے مال کا یہ قیدی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں یا جن چیزوں کے ہم طالب ہیں وہ چیزیں ہماری ملکیت ہیں یا ہم ان کی ملکیت ہیں موٹی مثال موبائل فون لے لیجئے موبائل فون آج ہمارا مالک ہے ہم خرید کے اس کو لاتے ہیں پیسوں سے لیکن یہی موبائل فون ہمارا مالک بن جاتا ہے جمع سے سلام پھیرا موبائل اس تنجا سے باہر آیا موبائل نیند بیدار ہوئی رات کا اندھیرا ہے آپ کو بٹن تو نہیں ملے گا ٹیوب لائٹ کا لیکن آپ کو بلب کا بٹن نہیں مل رہا ہے لیکن موبائل برابر مل جاتا ہے کیونکہ آپ ایسی جگہ رکھ کے سوئے کہ اندھیرے میں بھی میں ہاتھ پھیلاؤں تو میرے ہاتھ میں آ جائے نیند سے اٹھتے ہی پہلے موبائل میٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں موبائل جنازے میں ذرا سا تاخیر ہوئی ہے موبائل موبائل فون بلکہ رکھا ہوا ہے بہت اہم بات سن رہا ہے آدمی درس میں ہے لیکن اس میں جو ہے وائبریٹ ہوا اچانک کیا مزا لے کے نہ دیکھے مالک کا حکم آیا ہے فارم اٹھا کے آدمی دیکھے کیا ہے کس کا میسج ہے تو ایک انسان بعض اوقات پھر اس کو سنبھالنا الگ گاڑی ہے موٹر ہے گھر ہے یہ چیزیں آدمی کی ملکیت جو ہے اس کی مالک بن جاتی ہے اور جب یہ چیزیں انسان کے ذہن پر غالب آ جاتی ہیں اس کی مالک بن جاتی ہے تو آدمی سب کچھ کرتا ہے جو گریوی حرکتیں ہوتی ہیں پھر مال کے لیے آدمی اپنی عزت کو بھی تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس انسان کو تشویش دی گئی غلام سے کہ غلام ہے جو اپنے آپ کو آزاد کو قیدی ہے یہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتا ہے کہ مال کی محبت میں اتنا قید ہو چکا ہے وہ کہ وہ باہر جا ہی نہیں سکتا ہے وہ جیل میں جیل میں ہے وہ تو وہ دنیا کا گویا کہ دنیا کی لذتوں کا دنیا کی نعمتوں کا دنیا کی چیزوں کا اپنی ہی چیزوں کا غلام ہو چکا ہے وہ. ایسا آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے جو اپنی ملکیت کا مملوک ہو اپنی چیزوں کا غلام ہو ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا ایسا آدمی آزادی کی سانس نہیں لے سکتا ہے ہمیشہ یہ قید میں رہے گا اس کا ذہن ہمیشہ قید میں رہے گا لہذا اس حدیث میں بات بیان کی گئی ابن الملک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قدستہ کلو فیلبی کل عبادت لهما. یہ اور بھی زیادہ سخت بات ہے جیسے ایک انسان کے دل میں اللہ کی طلب ہونی چاہیے فَإِذَا فرغ فنصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ عربی کا فرغ ففر یا اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں حادیث ہیں جن میں ورج الکر اللہ خال انفاد کہ مومن بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلائے اس کی تنہائی بھی اللہ کی یاد سے معمور معطر ہیں ایک بندہ اکیلے اندھیرے میں بستر پہ پڑا ہوا ہے بدلتا ہے اور اس کے دل میں یاد آتی کہ میں نے انہیں کی کیا تیاری کیا ہے یہ اللہ نے اتنے انعامات اور احسانات مجھ پر کیے ہیں میں نے اللہ کے لیے اس کے بدلے میں کیا کیا اللہ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا مجھ سے پوچھا نہیں مجھ سے اس کا معاوضہ کچھ مانگا نہیں اتنا سب کچھ مجھ کو بے مانگے میں نے اللہ کے لیے کیا کیا تو ایک مومن بندہ جو ہے اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے درمیان راستہ طے کرتا رہتا ہے سیرات مستقیم پر ان کیفیات میں جیتا رہتا ہے اس کا دل پلٹ پلٹ کے ہمیشہ جب دنیا میں نقصان بھی ہوتا ہے تو انسان کا دل انجو اللہ کی طرف روجو اس کا قلب کرتا ہے اور دنیا میں فائدہ اس کو ہوتا ہے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو الحمد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے مومن بندی کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ اللہ سے اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ اللہ سے یعنی اللہ کی عبادت کر کے خوش ہوتا ہے یا بلال آکم صلاح ارحنا آرحن بیا ابلا نماز کا نماز اقامت کا ہو ہم کو راحت پہنچاؤ اللہ کی عبادت سے اس ملتی ہے اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے اس کو سکون ملتا ہے پیاس چلی گئی رگے تر ہو گئی اور اجر پکا ہو گیا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہ تو ضرور عجر گا اس کا دل ہمیشہ اللہ تعالی سے معلق رہتا اللہ سے جڑا رہتا ہے لیکن دنیا کا طالب کہہ کہ یہ جو درہم و دینار کا بندہ ہے یہ کیوں بندہ کیوں کہا گیا اس کو اس لیے کہا گیا کہ جو تعلق اللہ سے اس کا ہونا چاہیے تھا وہ اس سے ہو گیا مال سے ہو گیا کہ اس کی سوچ میں ہمیشہ مال ہے اس کی سوچ میں ہمیشہ دینار درہم لباس اور کھانا پینا یہ ساری چیزیں یہ مثال کے طور پر چیزیں بیان کی گئی کہ ایک انسان جو ہے زیورات کا جیسے سونا چاندی ہے گرہم و دینار اور لباس ہے اور پیسہ ہے ملکیت ہے انسان اسی کی سوچ میں ہمیشہ رہے اسی کی سوچ میں ہمیشہ رہے اسی کی حفاظت کرے اسی کا خیال رکھے اسی کے پانے کو مقصود سمجھے مومن کس کو پانا چاہتا ہے اللہ کو مومن کس کی طرف دوڑنا چاہتا ہے کس کے لیے دوڑنا چاہتا ہے ان نسلاتی ونو سخی ان سلا ونو سخی و محیا ہے کہیے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. اس کی ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں. اس, کے, اس کا مقصود مطلوب اللہ ہے وہ سارے معفرت ہی مب جن دوڑو اپنے رب کی طرف اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو مغفرت اور رحمت اللہ کی دوڑو اس کی طرف تو مومن کی دوڑ اس طرف ہے لیکن دینار و درہم کا بندہ اس کو اللہ سے کیا لینا دینا یہ اس کو چاہیے اور اگر یہ نہیں ملا تو پھر اللہ سے بھی ناراض جیسا کہ آگے آئے گا یہ مومن, یہ مومن کیسا ہے کہ غلام اس کا ہے اللہ کا بندہ تھوڑی نہ اللہ کا بندہ نہیں یہ درہم و دینار کا بندہ ہے کہ موقع آئے تو اپنے دین کو بھی بیچ دے دنیا کے لیے موقع آئے تو اللہ کی عبادت کو ضائع کر دے اس مال کو زینت کے لیے کتنے لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے کیوں لباس ایسا تنگ ہے پیشاب کرنے میں پاکی نہیں رہ پاتی ہے لیکن دیکھنا اچھا چاہیے جینس پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ پیشاب نہیں کر سکتا ٹھیک سے وہ جینس پینٹ نہیں چھوڑتا ہے لیکن نماز چھوڑ سکتا ہے اپنی زینت کے لیے اللہ کی عبادت ترک کرنا اس کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہے اس کو وہ چاہیے اس کو اس کو پیسہ چاہیے دکان چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہے ارے بھائی دکان پہ جاؤں گا بزنس مال اتنا ہے اس کا کرایہ اتنا دینا ہے اور میں پیسہ نہیں رہے گا تو پھر کیسے ہوگا پیسہ نہیں تو کیسا عزت دنیا میں پیسے سے ملتی ہے پیسہ تو سب کچھ ہے بھائی ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ہر جگہ ملیں گے آپ کو وہ اس پیسے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اس کو ضائع کر رہا ہے اس کے نزدیک واقعی یہ چیز اصل ہے وہ عبادت اصل نہیں تو غلام اس کا ہے نا اللہ کا کہاں ہے کہ کوئی آدمی کہ آ جاؤ میں تم کو تمہارا جو پیسہ دینا دے رہا ہوں جو تم سے میں نے مان لیا تھا اس کا پیسہ دے رہا ہوں اس کی ندا پر جائے گا لیکن اذان ہو رہی اس پر نہیں جائے گا حل حی فلاح حیا الفلا اس کو پکارا جا رہا ہے تو اس آواز پر وہ نہیں جاتا ہے لیکن فون پر جب کوئی دینے والا کچھ پیسہ دینا چاہ رہا ہے برابر اس پہ جائے گا تھکا ہوا ہے نہیں جی چاہ تھا سونے کے لیے ابھی بس پڑا ہوا تھا کبھی اتھار کے لیٹنے والا تھا فون آ گیا صاحب آپ کا پیسہ تیارے لے کے جاؤ آپ کے جو بھی پیسہ دینا تھا ہم ہمارے پاس ہے دیکھو بعد میں پتا نہیں دیں گے نہیں دیں گے تھکا ہوا ہے اٹھ کے جائے گا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی جائے گا لیکن وہی تھکا ہوا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے تھوڑا میں آرام کر لیتا ہوں سب نماز بھی یہ سب چلا گیا تو یہ اللہ کا بندہ ہے یہ دنوں و دینار کا اور زینت کا بندہ ہے کس چیز کس کا بندہ ہے کہتے ہیں کہ ان نطالہ اس کو جتنا بولا جائے گا اتنی باتیں ابھی میں ہے کہ آدمی غور کرے اس پر تو واقعی اس کے لیے یعنی ندامت کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا کہ واقعی اللہ کی عبادت کا حق اس نے ادا نہیں کیا کہتے کہ ان طَلَبَ کا قدرت عبادا ہو اس کی طلب نے مال کے طلب نے اس کو غلام بنا دیا وہ سارا عم الہ کُ فی اور اس کی ساری حرکات اس کے ساری اس کی ساری کوششیں بس مال ہی کی طلب میں ہیں اس کی ساری کوششیں اس مال کی طلب میں ہیں کل عبادت لہما ایسا جیسے ان کی عبادت کر رہا ہے مال کی مومن بننے کی ساری کوششیں کس کے لیے ہوتی ہیں جینا مرنا اللہ کے لیے ساری دوڑ اللہ کے لیے لیکن اس کی ساری دوڑ کس کے لیے اس کی ساری دوڑ مال کے لیے ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی بجائے اس مال کو اپنا معبود بنا دیا اللہ کی بجائے اللہ کا بندہ اللہ کا غلام بننے کی بجائے وہ مال کا بندہ اور غلام بن گیا اس لیے اس کو کہا گیا ایسا ابن حجر اللہ کہتے ہیں وقالا غیر دوسرے علماء نے کہا لیشا غفی و حرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس کا ذکر حدیث میں ہو رہا ہے اس کو درہم دینار کا بندہ بنا دیا کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کس وجہ سے کیا آپ نے کہ درہم دینار کا بندہ ہے اللہ کی وجہ اس کی طرف نسبت کر دی درم الدینار کی طرف کہا کہ لیشا غفیح و حرسیہ اس کی مال سے اس کا شغف اس کے دل کا لگاؤ اور اس کی ہرس اس کی لالچ کی وجہ سے اس کا دل ہمیشہ مال سے جڑا رہتا ہے اس کی فکرے ہمیشہ مال سے جڑی رہتی کیسے مال کو بڑھاؤ کیسے مال کو بچاؤ اور اس کی ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے فمن کا نہ کی کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں فمن کا نہ ابد الم یس دکھی یا کنا بدھ کہتے جو آدمی اپنی خواہشات کا غلام ہو اس کے حق میں کا کا جملہ سچا نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے اس جملے میں سچا نہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے کہاں سچ ہوا یہ سچا نہیں ہے فلاح یا تصف تصفہ صدیق ایسا انسان جو جس کی فکر صرف مال کی ہو اللہ کی رضا اور اعمال کی نہ ہو تو ایسا انسان اپنے اس جملے میں سچا نہیں ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ایسا آدمی صدیق نہیں ہو سکتا ہے صدیق اس کو کہتے ہیں دل کا جس کا دل حق کو مانتا ہو جس کی زبان حق بولتی ہو اس حق کے مطابق جو اس کے دل میں ہے اور اس کے اعمال اس کے دل اور اس کی زبان سے جو حق نکل رہا ہے جو حق چھپا ہوا ہے اس کا دل اپنے اس کے جسم اس ان اعمال کا اہتمام کرتا ہو جو اس کے اس ایمان کو سچا ثابت کرے حق کے مطابق ہو اس, کے قول اور اس کے قلب کی بات کو اس کا عمل سچا ثابت کرے کہاں ہے تیرا عمل ایسا باتیں تو بڑی کرتا ہے باتیں تو اللہ کی بندگی کی کرتا ہے بھائی زندگی کا مقصد عبادت ہے یوں سب باتیں کرتا ہم. تو اللہ کے غلام ہے لیکن تیری زندگی بتا رہی کہ تو پیسے کا غلام ہے تو دنیا کی زیب و زینت کا غلام ہے تو زندگی اصل چیز ہے تو کہتے ہیں کہ فلاح یا کون تصفال کا جو آدمی ان اوصاف سے متصف ہو ان صفات والا ہو وہ صدیق نہیں ہو سکتا ہے فتح باریثر تین سو پینتیس کے ابن حجر نے بات کہی ہے حدیث میں ہے, ہے تک عیسہ ون تک ایسا تائیسہ الدینار پہلے حصے میں ہے آگے کیا کہا تیسہ ون تَكَسَ. کیا مطلب ہے اس کا ابن حجر کہتے ہیں قیلہ الخر تس کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل گرنا اور کہتے ہیں ون، اور کہتے ون تک کا جو لفظ آیا ہے کہتے ہیں نقص کا مطلب ہوتا ہے سر کے بل گرنا کہتے ہیں کہ ام، ام، ام، امام الطیبی کہتے ہیں اپنی شرح میں کہتے ہیں فیه فی ارقی فد ایسا ون اللہ کے نبی گرا منہ کے بل گرا سر کے بل گرا کہتے اس میں دعا میں ترقی ہے ایک ذلت سے دوسری ذلت۔ ایک گرنے سے دوسری ایک گراوٹ سے دوسری گراوٹ لے اندا تیسا ان کب اعلی و چھ ہی کہ جب وہ ٹھوکر کھا کے گرا تو منہ کے بل گرا فن تک ان قلب اعلی کہ آدمی دھام سے منہ پہ گر کے پھر سر کے بل گرے ذلت پر ذلت ہے گرنے پر گرنا ہے نقصان پر نقصان ہے تو یہ جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ ورما ایک گراوٹ سے دوسری گراوٹ آتی چلی جاتی انسان کے اندر جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی بجائے دنیا کے مال و دولت اور زیب و زینت کا غلام بنا دیتا ہے اور یہ دیکھنے میں مطلب دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے تو اس کی کردار میں اس کی گفتار میں اس کے اندر گراوٹ سے گراوٹ سے گراوٹ آتی چلی جاتی ہے ذلت سے ذلت کے مراتب ہوتا ہے کرتا چلا جاتا ہے زوال میں چلا جاتا ہے تو کہا کہ ایسا آدمی اس کا حال یہ ہے اس کا اس کا حال کیا ہے فرمایا کہ ان عطیہ ردیا وہ علم یوتا سقیتا اس کا حال یہ ہے کہ اگر اسے دیا جائے اسے عطا کیا جائے خوش ہو جاتا راضی ہو جاتا عطا ملا تو راضی اور نہیں ملا تو ناراض ان اوقیہ ردیا علم سخت <سَخِطًا> اگر اسے عطا کیا جائے راضی ہے اگر عطا نہ کیا جائے ناراض ہے تو اس کی رضا اور ناراضگی ملنے پر ہے دنیا میں کیا مل رہا ہے آخرت سے اس کا کوئی لگاؤ دل نہیں ہے اپنی ذمہ داریوں پر اس کی ویسی نگاہ نہیں ہے کہ ایک مومن بندہ نیکی کر کے گویا کہ اس نیکی ہی کی لذت سے دنیا میں خوش ہو جاتا ہے اب جیسے دعا ہم نے سنی نبی صلی اللہ علیہ افطار کرتے تو کیا کہتے کی خوشی اسی میں ہوتی ہے حدیث میں بھی کیا ہے لسا فرحت فرحت فرحت اللہ روزے دار کی دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور یہ خوشی جب رب العالمین سے اپنے اللہ سے ملے گا افطار کی وہ خوشی کیا ہے افطار کی وہ خوشی ایک تو کھانے پینے کی ہے لیکن واقعی خوشی مومن بندے کی کیا ہے عمل مکمل ہو گیا اللہ کی اطاعت کی تکمیل یہ خود اپنی ذات میں خوشی ہے کہ اللہ تو نے توفیق دینے کی کی تیرا بہت بڑا احسان ہے وہ اسی پہ خوش ہو جاتا کہ اللہ نے عمل کی توفیق دی کہ اللہ تو نے مجھے چنا اتنے سارے لوگوں میں اپنی عبادت کی توفیق کے لیے تو یہ خوشی مومن کو ہوتی ہے لیکن اس کا حال کیا ہے دنیا میں مال ملے گا تو خوش اور نہیں ملے گا تو نہ خوش اس کو اعمال سے کوئی مطلب نہیں اس کو اللہ کی رضا سے کوئی مطلب نہیں تو اللہ سے خوش ہوتا ہے اگر اللہ دنیا میں دے علماء نے یہ کہا کہ یہاں پر عطا کرنے والا کون ہے اور یہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے یہاں اللہ ہے کیونکہ اصل عطا کرنے والا تو اللہ ہے بعد میں دوسری بھی باتیں کہی لیکن یہاں پر علماء نے کہا کہ اگر اسے اللہ عطا کرے تو اللہ سے خوش ہے اور اگر اللہ عطا نہ کرے اس کو دنیا میں جو اس کا مطلوب ہے مال و دولت تو اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دنیا میں اللہ تعالی اس کو کچھ عطا کرے پیسہ دے گاڑی موٹر لے گا گھر خریدے گا اور اس کے اوپر کیا لکھ کے لگائے گا ہن فخر ربی یہ میرے رب کا فضل ہے بہت خوش لیکن ذرا بزنس ڈاؤن ہوا کیا اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے اللہ سے ناراض نماز یہ پڑھ رہا یہ پڑھ رہا سب کچھ کر رہا اللہ ایسا کیوں کر رہا میرے ساتھ ناراض ہوتا ہے اللہ سے ذرا سا مصیبت دنیا میں آ جائے اللہ تعالی سے ناراض ہوتا ہے تو یہاں پر علماء نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے عطا کرنے پر تو خوش ہوتا ہے لیکن اگر اللہ عطا نہ کرے اس کی مطلوب چیز کو اللہ سے ہی ناراض ہو جاتا ہے مومن بندہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت ڈالتا ہے اس, اس سے کچھ چیز چھین بھی لیتا اللہ تعالیٰ اس سے ضائع ہو جاتی دنیا میں کوئی دنیا محبوب اس کا اس کی فوت ہو گیا موت ہو گئی اس کی اولاد ہے ماں باپ ہے بھائی بہن ہے بیوی ہے چور ہے موت ہو گئی یا دنیا کے کوئی مال و متا اس کا ضائع ہو گیا کیا کہتا ہے مول اللہ دین ادا صابۃ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب دنیا میں کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں ہم اللہ کے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں ہم بندے اللہ کے اللہ ہمارا مالک ہے انہ الحاج اور پلٹ کے ہم کو بھی تو اللہ کی طرف جانا آج چیز دے لی اللہ نے کل ہم کو لے لے گا آج اللہ نے ہم سے کسی چیز ہمارے محبوب کو لے لیا بھائی کو لے لیا بہن کو لے لیا ماں باپ کو لے لیا اولاد کو لے لیا بیوی کو لے لیا شوہر کو لے لیا آج ان کو لیا کل ہم کو جانا ہے. یا آج چیز لے لی کل ہم مالک جائے گا آج ملکیت گئی کل مالک جائے گا ہم تو اللہ ہی کے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے تو مومن بندہ اپنے قلب سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس رجوع کو یاد رکھتا ہے جس میں سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے و تک و یومن تر جاؤنفی اللہ و تک و یومن اللہ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اپنی زندگی کے حساب کے لیے یا پھر انعام ہے یا پھر سزا ہے مومن اپنی دل میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ اس کا مالک ہے تو وہ اللہ سے راضی رہتا ہے مصیبتوں میں بھی شیخ ابن عوفی مین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں و ما منع عبدھا فسرہ صلی اللہ علیہ وسلم باللازم فقال ان اعطی رضی و ان لم يعط لم يرضى اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو بتایا کیا کہا, کہا کہ یعنی اس, اس کے بندہ ہونے کے اعتبار سے آپ نے بتایا کہ کیوں ایسا ہے یہ مال سے جو, جو جوڑا آپ نے اس کو کہ مال اس کو دیا جائے دنیا اس کو دی جائے تو راضی رہتا ہے نہیں دی جائے تو ناراض ہو جاتا ہے عبد اسی لیے کہا کہ یہ جو ہے مال کا غلام ہے کہ مال ہی میں خوش ملا تو خوش نہیں ملا تو نہ خوش کیا اللہ نے صحت دی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنکھیں دی کان دیے سب زبان دی چلنے کے لیے پاؤں دیے ہاتھ کام کرنے کے لیے دیے اللہ کا دین دیا اسلام جیسا دین دیا یہ سب کچھ تجھ کو مل کے بھی تو کیا ہے تیری نگاہ اصل میں مال پہ مال نہیں دیا نا اللہ نے مال نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے پہننے کے لیے بھی پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں کیا دیا اللہ نے یہ سب کچھ دیا تیری نگاہ پر نہیں ہے دین پر نہیں ہے تیری نگاہ میں اصل مال ہی مال ہی مال ہی تیری نگاہ میں تو کہا کہ اس کی نزدیک اصل وہی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے اسی پہ ناخوش ہوتا ہے اللہ سے رضا بقیہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے مال ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ناراض ہو جاتا اللہ سے مال نہیں دیا تو, تو کہا فلی اشیا ملکت ہوں یہ ان کا غلام ہے کیوں اس لیے کہ یہ چیزیں اس کی مالک بن چکی ہیں درحم و دینار اس کے مالک بن چکے ہیں یرداب حصولا ویردا بواتیہ ان کے پانے سے خوش ہوتا ہے ان کے فوت ہونے سے نہ ملنے سے نہ خوش ہوتا ہے اور سارا ابلیل اللہ تو یہ آدمی کیا ہے اس مال کا ذریع غلام ہے ذلت کے ساتھ غلام اس نے کہا کہ گرا منہ کے بل گرا اتنا اتنا زلیل ہے یہ آدمی عزت والا نہیں ضلعت کے ساتھ گرنے والوں لوگوں میں سے کیوں اس لیے کہ اس نے اپنا اصل مخصوص زندگی کا مال ہی کو بنایا اللہ کی رضا کو نہیں اللہ کی طاعت کو نہیں اعمال کو نہیں مال کو مقصود بنایا اس نے مومن اعمال کو مقصود بناتا کیوں اسے کہ اعمال ہی اللہ تک لے جاتے ہیں اعمال سے وس یدھ وقت کر اور اللہ کا قرب حاصل کر مومن بندہ اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو معلوم اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی اس کے نزدیک اعمال ہے جو اللہ تک لے جاتے ہیں اللہ کا قرب اس کے ذریعے سے ملتا ہے لیکن مال لوگوں کا قرب ملتا ہے لوگوں کی عزت ملتی ہے مال ہو تو سب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کی نزدیک لوگ اصل ہیں دنیا اصل ہے دنیا کی عزت اصل ہے دنیا کا دنیا کی شہرت اصل ہے مال مال مال وہ دیکھتا مال سے سب کام بنتے ہیں آخرت کے نہیں آخرت کے کام آمال سے بنتے ہیں تو اس کی نزدیک دنیا اصل ہے اس وجہ سے مال کے پیچھے دوڑتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں منافقین کا حال اللہ نے بیان کیا کیا کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ بعضی لوگ ان منافقین میں سے بعض نے منافقین کہا بعض اس میں ذلخویسی راہ کا ذکر اس میں کیا ہے اور بعض نے اور بھی ذکر کی ہے کہا کہ ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو صدقات کے سلسلے میں آپ پر تنز کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذلخویس راہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے جو حکمت آپ کو دی تھی اور جو بصیرت آپ کو دی تھی اس کی بنیاد پر لوگوں میں تقسیم کیا فلاں کو اتنا دیا فلاں کو اتنا دیا فلاں کو اتنا دیا تو دینا ضرورت اور مراتب کے اعتبار سے ہوتا ہے آپ نے عطا کیا لوگوں کو ان کی حجات کے مطابق اور ان کے مقام مرتبے اور دینی مستعت کے مطابق کہا گیا محمدی انصاف کی انصاف کی تقسیم نہیں ہوئی آپ نے انصاف نہیں کیا فوراً آپ پر تعین زول ذوالخوئے یہ خوارج کا بالکل سردار کہیے اس کے بعد ہی سارے اس کے جیسے نکلے تو کہا کہ آپ نے انصاف کی تقسیم نہیں کی آپ نے کہا تیرا برا ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے اور اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں میں عدل کرنے والا نہیں ہوں تب تو تو ناکام ہو گیا یعنی میری اتباع کر کے اور تو مجھ کو امین نہیں مانتے جب کہ میں آسمان والے کے ہاں امین ہوں تو آپ نے اتنا یعنی آپ کو برا لگا ایک انسان جب واقعی عدل کرنے والا ہو وہ لوگوں کے لیے اس و نمونہ ہو اللہ کے ہاں وہ عدل ہو معتبر ہو اور ایک انسان جس کی کوئی اوقات نہیں وہ آ کے اس سے کہ آپ نے عدل نہیں کیا کتنا برا لگے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے یہ اسی طرح اشارہ بعض علماء نے کہا کہ ہے کہا کہ اومن ہوں میل مزو صدقات بعض یہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ صدقہ صدقات میں آپ پر طنز کرتے ہیں آپ پر تان کرتے ہیں ف ان عورت ان کا حال یہ ہے کہ ف ان عورت و مینہا ربو انہیں خود انہیں عطا کیا جائے میں کیا کرتا ہے آپ دیکھیے کہ کسی کو فلاں کو دیا فلاں کو دیا فلاں کو دیا اس کو کم دیا اس کو زیادہ دیا تو کیا کہے گا اس کو زیادہ دیا آپ نے اس کو کم دیا کیوں کہ ایسا آپ نے غلط کیا آپ نے اچھا اگر اس کو زیادہ دے اور اس کو کم دے تو پھر آواز نکلتی ہے حلق سے نہیں اب کیوں نہیں انسان دوسروں کے بارے میں برابر انساف کی بات کرتا ہے اگر اس کو کم دے کر دوسروں کو زیادہ دیا جائے کسی دینی مسیات سے اس کو تھوڑا ملے دوسرے کو زیادہ ملے اس کو نہ ملے. دوسروں کو ملے تو کیا کہتا ہے انصاف نہیں ہے لیکن اگر اس کو دیا جائے اور کسی اور کو نہ دیا جائے تو بولتا ہے انصاف نہیں ہے تب بھول جاتا ہے انصاف کی بات کو یہ حال انصاف کا یہ حال انسان تھا. کہ اس کو ملتا ہے تب وہ بھول جاتا ہے انصاف کو دوسروں کو اگر ملتا ہے تب انصاف یاد آتا ہے وہ انتو منہا ردو اگر انہیں ملے تو خوش رہتے ہیں راضی رہتے ہیں وہ المتا ان صدقات میں سے اگر ان کو ملیں کہ منہا ہے. کہ انہیں اگر دیا جائے انہی صدقات میں سے جس پر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا اگر انہیں دیا جائے تو خوش پھر تنقید نہیں کریں گے اور وَإِلَّم اور انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تو پھر جا کے غصے میں ہوتے ہیں پھر ناراض ہو جاتے ہیں ہم کو کیوں نہیں دیا سارا مسئلہ یہ ہوتا کہ مجھے نہیں ملا اور پھر انسان انصاف کی باتیں کرنے لگتا ہے تو یہ سور اتوبا کی آیت نمبر اٹھاون ہے کتنی بڑی بات ہے انسان کی سائیکالوجی ہے اس کی نفسیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان ایسا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا و عیلک الہ ہو مزہ مزہ تباہی و بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو یعنی ہو مزہ اور لو مزہ ہے یا کیا مطلب ہے اس کا علماء نے کہا کہ ہو مزہ سے مراد جو ہے یہ غیبت کرنے والا اور لو مزہ سے مراد ہے یہ لوگوں کے اوپر تنقید اور تعان کرنے والا ہے قیبتیں کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے اور بھی مانا علما نے ذکر کیا ہے جم جمع مالا واید دادا آپ وہاں بھی لمز کا ذکر آیا اور یہاں بھی ذکر آیا کہ ایسے لوگ جو دنیا پرست ہوتے ہیں یہ ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرنے والے ہوتے ہیں یہ جوڑ اللہ نے یہاں بھی اور وہاں بھی ذکر کیا وہ لکھو مزہ کلو مزہ جمع مالا دادا یہ وہ آدمی ہے کہ جو مال کو جمع جمع کر کے رکھتا ہے اور گنتا رہتا ہے مال جمع کرتا ہے اور ہے جمع کرنا ہرس کی وجہ سے ہے اور گننا اس کے فوائد سے ڈر کی وجہ سے ہے خوف لاحق ہوتا ہے کم تو نہیں ہوا کھو تو نہیں جائے گا برابر گن گن کے رکھتا ہے مال کو جمع کرتا ہے یہ ان ون مالو اخلادا یہ سب ون مال لہو اس کا حال یہ ہے کہ گویا یہ اس گمان میں پڑا ہوا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی عطا کرے گا مال ہے تو جہان ہے اس طرح کا اس کی منٹالیٹی ہے مال ہی سے گویا کہ اس کی زندگی باقی ہے یہ سب وا مالا ہو گویا کہ اس مال کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی پائے گا مال زندگی نہیں دیتا ہے تب احساس ہوتا ہے جب بڑے ہاسپٹل ہاسپٹل میں کورونا کے دور میں کئیوں کو اس کا احساس ہوا ہم نے اسے لوگوں سے سنا لوگوں نے کہا کہ بھائی اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں ہم ایڈمٹ کرنا چاہتے اپنے پیشنٹ کو لیکن جگہ نہیں آکسیجن نہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے آپ سوچیں کیا پیسے کا مطلب ہے ایڈمیشن ہی نہیں مل رہا ہاسپٹل میں جو تم کو چاہیے لو لیکن ہم کو آکسیجن دو ہوا اللہ کی طرف سے فری میں ملتی ہے سب کو 24-7 لیکن وہی ہوا وہی آکسیجن آپ ہندوستان میں دیکھیں کتنی لوگوں کی جانیں چلی گئی اس کے کی لیے کیا اس کی مال نے زندگی دی اس کو نہیں دکھ ہے اس بات کا لوگوں کو اور صحیح ہے دکھ ہونا بھی صحیح ہے ان کا لیکن یہ دیکھیے کہ اس مال سے ہمیشہ کی نہیں ملتی ہے مال زندگی نہیں دے سکتا مال ہی سب کچھ نہیں ہے زندگی میں مال ہی سب کچھ نہیں ہے تو یہاں پر کہا کہ یہ سب ان مالو اخلادا اس گمان میں پڑا ہوا ہے کہ مال کے ذریعے سے اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی کل بدن نہ ہو نہیں بلکہ یہ ہو میں پھینک دیا جائے گا اتنا گھٹیا ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا کملتما نار اللہ نہ نار تمہیں کیا معلوم ہو کیا ہے تم کیا جانو ہو تما کیا ہے یہ اللہ تعالی کی سلگائی ہوئی جلائی ہوئی آگ ہے یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ جس میں انسانوں کو پھینکا جائے گا تو دنیا میں مال جمع کر کر کے رکھتا ہے اور لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے لوگوں پر تان و تنز کرتا ہے لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اور مال جمع کرتا ہے تو یہ جو آدمی ہے اس آدمی کے لیے کیا ہے جہنم کا وعدہ ہے حدیث میں کیا ہے وہ تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان اگر مال ہی کو مقصود بنائے اسی کے دورڈھوپ دوڑ دھوپ ہو, اسی کے چلتا پھرتا اس کے لیے اللہ کے احکام کو ضائع کرے ایسا آدمی فیل ہے ایسا آدمی غلام ہے یہ مال کا مالک نہیں ہے یہ مال کا غلام ہے وہ شی کا فلان تقاشا حدیث میں کیا ہے وہ ادا کا فلاں تقشا ابن المرقن کہتے ہیں کہتے فلا قدیر اخراجی ہا اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو یہ نکال نہیں پائے گا اس کو ایسے لوگ جو مال کے پیچھے دوڑنے والے ہوتے ہیں ان کے ان کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے بعض علما نے یہ بھی کہا کہ ملا علی قاری کہتے ہیں وہ عیدا شی کا کہتے ہیں کہ بے قصر اور اس کے کسی عزم میں جسم کے کسی حصے میں اگر کانٹا کھس جائے چبھ جائے فلن تقیشا کہتے ہیں کہ بے سیغ تل مجھول اس طرح سے بھی روایت میں آیا فلاں ان اور ان کہتے ہیں مجہول سے آیا کہ نہ نکالا جائے اس کے پاؤں میں سے کانٹا وفيه نسخة على بناء المعلوم ينتقش انطقش दोनों اعتبار سے اج عرب جانتے ہیں ان کے لیے اي فلا يقدر على اخراجه او لا يجد من يخرجه یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو یہ خود اپنا کانٹا نہیں نکال پائے گا اور کوئی ایسا انسان نہیں پائے گا جو اس کے پاؤں سے کانٹا نکالے والمان انه اذا وقع في البلاء لا يرحم عليه بینسیب <أَيضًا> کہ کسی بلا میں مبتلا ہو جائے تو کوئی ایسا نہیں ملے گا ایسے انسان کو جو مال کا پجاری ہے اس کو کوئی ایسا مصیبت کے وقت میں اس کے کوئی کام نہیں آتا ہے کہ جو مال مال لوگوں کے تعلقات برباد اللہ کی عبادات برباد کسی پر رحم نہیں لوگوں کی عزت خراب کرتا ہے میرے پاس پیسہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لوگوں کو زلیل کر سکتا ہوں مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے میرے پاس پیسہ ہے نہ اللہ کا بنا لوگوں کا بنا یہ بس پیسے کا بنا تو جب اس پر واقعی مصیبت آتی ہے تو کوئی اس کو ملتا نہیں ہے اس کے کوئی کام نہیں آتا ہے پیسہ پیسہ پیسہ یہ دنیا میں اکیلا رہ جاتا ہے کتنے لوگ ہے آپ دیکھیے پیسے والے ان کو ان کو اپنوں سے بھی ڈر ہوتا ہے میرا کوئی نہیں پھر جائیداد میں سے کئی زہر تو نہیں دے دیں گے مجھ کو کوئی اس کا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ کسی کا نہیں یہ اللہ کا نہیں تو لوگ کیوں اس کے بنیں گے بھائی یہ صرف پیسے کا بنا اپنی زندگی میں تو کہتے ہیں أَنَّهُ إِذَا وقع واللمانا قاف بالحم علیہ نہ اللہ کی طرف سے اس پر رحم ہوگا اور نہ لوگ اس کو تکلیم میں دیکھ کے رحم کریں گے اچھا ہے مصیبت میں اب پیسے سے کر جو کرنا ہے تجھ کو ہماری کوئی قیمت میں رشتے دار بھی نہیں آتے زندگی بھر یہ پیسوں کا پجاری بنا رہا پیسوں کو گنتا رہا تعلقات کتنے رشتے دار نہیں گنا کتنے دن ہم دنارے اس کو گنتا رہا کتنے فلیٹ ہے گنا کتنی کار ہے کتنی موٹر ہیں کتنا کیا گیا تو نے لوگوں کی قدر نہیں کی اللہ کی قدر نہیں کی تو صرف پیسے کی قدر کی اب لے تیرا پیسہ تجھ کو کیا کر سکتا ہے تجھ فراہم کرے گا تجھ کو بچائے گا کیا ہوگا پیسے سے کوئی اس کے کام نہیں آتا ہے تو اسی یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان صرف پیسہ پیسہ کرتا رہتا ہے ایسا انسان اکثر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یا مصیبتوں میں لوگوں کو کھونے کی وجہ سے تنہا رہ جاتا ہے کیا فائدہ اسی زندگی کا آدمی غریب ہو لیکن لوگوں کو جوڑ کے رہے یہ آدمی قیمتی ہے کہ تعلقات اس کے نزدیک اصل ہوں لوگوں کی محبتیں لوگوں آپس میں میں ایک دوسرے پر کرنا ایک دوسرے کا دل خوشی اور غم میں شریک ہونا لوگوں کے ایک انسان لوگوں کا دل رکھتا ہو یہ بڑی چیز ہے پیسہ نہیں کوئی بات نہیں کوئی غم نہیں کوئی غم نہیں پیسہ نہیں کیا بات ہے اللہ اس کے پاس ہے اس کے پاس ایمان والے ہیں ایسے تعلقات اس کے ہیں جو اہل ایمان ہیں جو اس کے مصیبت میں جانماج بچھا کے اللہ سے دعا گئے اللہ اس کو فلانا بیمار ہے اللہ شفا دے اس کو یہ تعلقات ہیں جو اس کے لیے دعا کرنے والے اس پر رہن کرنے والے سیرانے موت کے وقت بیٹھ کر اس کو تلقین کرنے والے اللہ. یہ اصل ہے پیسہ کیا ہے تیجوری میں پڑا رہے گا یہ مر جائے گا اس کے بعد وارث وارث کتے بلی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں گے لڑیں گے آپس میں عزتیں ایک دوسرے کی برباد کریں گے جانوں کے دشمن بن جائیں گے یہ پیسہ اصل ہے اس کے لیے تو دوڑ رہا ہے اس کے لیے اپنی زندگی کی قیمتی ایک ایک منٹ اور گھنٹے اور سال ضائع کر رہا ہے اس پیسے کے لیے تو. عبادات اس کے لیے ضائع کر رہا ہے اللہ تعالی کی رضا کو اس کے لیے تباہ برباد کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اس کے پیچھے دوڑ کیا تو؟ کہاں جا رہا تو؟ اپنی, اپنی زندگی پر غور کر اس حدیث میں یہ بات سمجھائی گئی ہے دنیا پرستی کے بارے میں آپ دیکھیں بہت ساری دلیلیں ہیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے انسان کے بارے میں اومین ناسیم اللہ علیہ حرف بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں اللہ کے بندے بنتے تو کیسے ایک دم باؤنڈری کے اوپر رہ کے پورے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے کنارے رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر بے دینی دین دونوں کے ساتھ جیتے ہیں آسانی مجاہدہ دونوں کے ساتھ جیتے ہیں بہت کم مجاہدہ کر کنارے ایک دم بالکل ان نبی اگر دنیا میں مال و دولت اور دنیا کی خیر ان کو نصیب ہوتی ہے مطمئن رہتے ہاں الحمدللہ بہت اچھا دیکھو دین کتنا اچھا ہے اس دین کے ذریعے سے پرافٹس آ رہے ہیں اس کو ماشاء اللہ کتنی اچھی دین کتنا پیارا دین اللہ کا دیا ہوا فا ان اصابہ خیرونتم ان نبی اگر دنیا کی خیر اس کو نصیب ہوتی ہے صحت مل گئی مال ملا دنیا میں عزت ملی عہدہ ملا جب دنیا میں یہ چیزیں ملتی ہیں جو خیر یا جو بھی اس طرح کی نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں مطمئن رہتا ہے وہ ان اصاب نہ تو ان وچھی لیکن دنیا میں ذرا آزمائش آ جاتی ہے کہ الٹا منہ پھر جاتا ہے اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے دین سے پھر جاتا ہے کب ذرا سی آزمائش اللہ ڈال دے وہ ان اصابت کہ... یعنی فتنہ نہ کہا یہاں پر ذرا سی آزمائش آ گئی کیا کرتا ہے ان قلب اعلی وچھی منہ کے بل پھر جاتا ہے بالکل اللہ سے منہ مو موڑ لیتا ہے دین سے منہ پھیر لیتا ہے خاصی دنیا والا دنیا آخرت دونوں میں ناکام ہو گیا خسارے میں پڑ گئے آدمی جہاں الخسران المبین یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے کہ انسان دنیا کو بھی ضائع کر دے اور آخرت کو بھی ضائع کر دے بھائی دنیا کی جسم ہے صحت ہے آج صحت ہے کل بیماری ہے آج زندہ ہے کل موت ہے آج مال اس کے پاس ہے کل اس کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے یہ گاڑی بنگلہ موٹر گھر اور یہ سب زیب و زینت ساتھ میں جہیں جانے والی قبر میں یہاں چھوڑ کے جانا ہے ہم کو ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے تو ہم چیزوں کی وجہ سے اللہ کو کیوں کھوئیں ان چیز جن کو ویسے بھی کھونا ہے بھئی اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ آدمی دنیا کو لے کے جائے گا قبر میں اپنی وہ یہی چھوڑ کے جانے والا ہے اس کو کھونا کھونا ہی ہے اس کو کتنا بھی سنبھالے اس کو کھونا ہے اللہ کو کیوں کھوئے اس کے لیے جس کو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے اللہ کو کیوں کھوئے آدمی ہے ہاں اللہ کی خاطر اس کو کھوئے تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے اس کو دے رہا دوسروں کو یہ بہت بڑی بات ہے تو کہا کہ ایسا آدمی کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا بندہ بنا رہتا ہے لیکن ایک دم باؤنڈری پہ ایک دم گیٹ کے قریب ذرا سا مصیبت آئی گیٹ سے باہر ایک دم پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوتا اپنے واحد و باطن کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا ہے اللہ کی تعداد کے حوالے نہیں کرتا اس کو کہ جو اللہ کا حکم آئے گا میں اس کے مطابق جیوں گا میں اللہ کا بندہ ہوں بس جو اللہ چاہے اللہ حکم دے دے پانا بھی اللہ کے حکم سے اور کھونا بھی اللہ کے حکم سے اللہ چاہے تو میں چھوڑ دوں گا اللہ حکم دے تو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کروں گا اللہ حکم دے تو میں کھو دوں گا اس کو اللہ کے حکم سے تجارت کر رہا ہے اور اللہ کے حکم سے اسی تجارت سے ملنے والے مال کو زکات بھی دے رہا ہے اللہ کی خاطر پانا اللہ کی خاطر کھونا لیکن کہا کہ دنیا میں اگر بھلائی ملے خوش اور مصیبت آ جائے دین چھوڑ دے کیا فائدہ دین میں دین پہ چل کے دیکھو کیا ملا مجھ کو مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے کیا فائدہ اللہ کی عبادت کرنے کا کیا دیا اللہ نے مجھ کو نوز کیا کی اللہ نے میرا کیا فائدہ پہنچا مجھ کو اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی عبادت کر کے انسان چاہتا دنیا میں ملے اس کو اور اس سے پہلے جو اللہ نے دیا اس کے بدلے تو نے کیا, کیا? ہاتھ پاؤں آگ زبان دل پھیپڑے سب چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے ہوا دی دنیا میں دنیا کی اتنی ساری چیزیں دی کیا اس کے بدلے میں اللہ کو جو اب یہ چاہتا ہے کہ تیرے دین کے بدلے اللہ مالک ہے کبھی وہ عطا کر کے آزماتا ہے کبھی روک کے آزماتا ہے وہ مالک ہے تو اللہ کے فیصلوں پر مالک نہیں بن سکتا ہے میں نے دعا کیا لیکن اللہ نے نہیں دیا دعا ہے کہ حکم ہے یہ بھی سوچے آدمی میں نے دعا کی اللہ نے اللہ نے نہیں دیا مجھ کو ٹھیک ہے تو نے دعا کی تیری دعا گزارش ہے اللہ سے وہ بادشاہ کے پاس درخواست ہے وہ بادشاہ کو حکم نہیں ہے اس کو پھر بھی اختیار ہے تیری دعا کے بعد کہ دنیا میں آتا کرے کہ نہ کرے ہاں یہ ہے کہ تیری دعا کو ضائع نہیں کرے گا سنبھال کے رکھے گا اس کا بدلہ آخرت میں بھی دے سکتا ہے تیری دعا ضائع نہیں ہوگی لیکن یہ نہیں کہ تو حکم دے اللہ کو اور اللہ نوز باللہ دنیا میں دے دے اللہ مجھ کو یہ چاہیے اور دے دے اللہ نہیں وہ مالک ہے اس کو اختیار ہے دے یا نہ دے لیکن تیری دعا ضائع نہیں کرے گا کبھی دے بھی دے گا بندہ دنیا کی بنیاد پر اللہ کو ماننا نہ ماننا طے کرتا ہے اللہ سے خوش ہونا راضی ہونا ناراض ہونا دنیا کی بنیاد پہ تو طے کرے تو اس کو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے اللہ دیے تو بھی اللہ سے راضی نہیں دیا تو بھی اللہ سے راضی ہم اپنے رب سے ہمیشہ راضی رہیں گے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہم سے زیادہ ہماری بھلائی کو جانتا ہے کبھی تو ہم کو معلوم نہیں تھا ماں کے پیٹ میں سب پرووائڈ کیا ہم کو معلوم تھا نہیں معلوم تھا سارا نظام اللہ نے بنا دنیا میں آ کے ہم کو کیا لگنے والا ہے ہم سے پہلے اس کو معلوم تھا دیا نہ اس نے اس کو معلوم وہ ہمارے لیے اس، وہ ہمارے لیے وہ سب کچھ اس کا فیصلہ صحیح ہے یا حکم اک عادل یا اللہ میرے میری زندگی میں تیرا حکم فیصلہ چلتا ہے اور تیری ہر قبا تیرا ہر فیصلہ عدل ہے انصاف والا ہے ظلم اس میں نہیں ہے مومن کو ایسا ہونا چاہیے تو یہاں پر کہا کہ ایسے بندے ہوتے ہیں کنارے والے دنیا میں آتا ہو تو خوش آتا نہ ہو اللہ کی طرف سے تو نہ خوش کیا کہا خصیر والسرانبین دنیا آخرت کا خسارہ ہے اور یہی تو کھلا خسارہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہو جائے اللہ سے ناراض ہو کے ملتا سوچے ایک آدمی اللہ سے ناراض ہو جائے ملتا ہے یہاں پہ کہ چلو خوش ہوا اللہ سے راضی رہا تو نہیں ملا تو ٹھیک ہے اللہ سے ناراض ہو کے دیکھتے مل جائے گا ملتا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ دے نہیں ملتا چاہے خوش ہو یا ناراض ہو تو کیوں اللہ سے ناراض ہو اللہ کی عطا نہ ہو تب. اسے عطا ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے. تو کیا ہوا پھر اللہ کی رضا بھی کھو دی اور اللہ کی عطا بھی کھو دی کیا فائدہ ہوا تجھ کو تو آدمی اللہ سے راضی ہے ہر حال میں اللہ سے راضی ہے تو یہ باتیں اس حدیث میں ہم کو ملتی ہیں اور یعنی انسان کو چاہیے کہ پیسوں کا غلام مال کا غلام دنیا کا زیب ذینت کا غلام نہ بنے یہ بطور مثال یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ دنیا کے مال و متا کا انسان اتنا حریص نہ ہو جائے کہ پھر اس کے لیے اپنے دین کو اپنے ایمان کو قربان کرنے والا بنے اللہ کی رضا کو قربان کرنے والا بنے اور اس کے ملنے نہ ملنے پر اللہ سے خوش اور ناراض ہو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے یہ سب سے بڑی ذلت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیقہ فرمائیں اللہ شیخ محترم ذائقہ فرمائے یہ کتاب الجامع کا پر جو دروس ہم نے شروع کروائے تھے اس کا دو مقصد تھا ایک مقصد تو یہ تھا کہ علم اضافہ الحمدللہ وہ بھی مطلوب ہو رہی ہے مل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری تربیت الحمدللہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور تربیت کتنی ساری باتیں شیک کرتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبات خدم فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے ہم ش کے لیے دعا گو ہیں اور تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس درس میں شرکت کرتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے زیادہ زیادہ اس درس کو عام کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کے اندر شریک کریں تاکہ آپ بھی اجر کے مستحق بنیں اللہ تعالیٰ ہم سب تو جزاک اللہ خیر والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ